الحمد اللہ الحمد اللہ وسکلا توسلا تو وسلام ملا سر رسو و وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أول الصدق وصقفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا السقلات وآتينا الزكاة وأطعنا الله والرسول إنما يريد الله ليذهب عنه وُمُرِجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَذَكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا اصغدق الله مولان العظيم واصغدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اصقلوا عليه وسلموا تسليم ذوق شوق نالو اچھی آواز نل سلا تو سلا مل سی آ رسول اللہ اچھی آواز نال سلا تو سلام والے کا یا سیاحی اللہ اسکلا تو سلام والے کا سی آ رحمت لال مین سید یا محمد رسول اللہ حمد اللہ ہم عاجز دی دعا ہے بارگاہ رب العزت دے اندر رب سونا ناچیز چیز دل دماغ زبان نگاہ ذہن نو ہر غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرما صدقہ اپنے حبیب دا کامل شرح صدر عطا فرماوے حق سچ بولنے دی حق سچ دے ہی قائم رہنے دی اور حق سچ دیتے ہی شہادت والی موت نصیب اسال اس آلیس قواب دے حوالے کے نال اس محفل شریف کا اہتمام کیا گیا بارگاہ قدس دے اندر فریاد ہے رب العالمین بھائی زاہد صاحب انہ دی والدہ محترما کی جنت دے کے باغ باغ بناوے بخشش ہو مغفرت فرماوے کہ بلا میں جناب دے سامنے کی بیان کرنا تو سر کی سننا ہے عنوان ہے شانِ مستفا اور پیغام مستفا ابتداد در میں قرآن مجید فرقانِ حمید کے ایک گل بیان گا کہ جڑا ممبر رسول اتنے بیٹھن والا ہے ختاب کرنے والا ہے واض کرا ہے لوگوں دین دس والا ہے نصیحت کرنے والا ہے اس کے اندر کنج دیاں صفتاں اور کنج دیاں دنیا چاہیے دیا قرآن مجید کے حوالے نال بیان کرا بھائی ہوئی تصویر بنا رہے سن مووی تے میرا دل کردہ بھی حدیث پاک سنا دیا آقا نامدار مدینے دے تائیدار نے فرمایا اِنَّا شَتَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُسْقَوِّرُونَ قیامت والے دن سب نالوں سخت اور شدید ترین عذاب اُنَّا لُگَانُ ہونا ہے جڑے تصویرہ بناندے دے ہوں منگے ایک منوں کہہ لگ گیا بھی گل تیری ٹھیک ہے مگر سڈے پیر صاحب بھی بنواندے نے تیری گل منیے یا اپنے پیر دے کردار سامنے رکھیے میں نہ میری گل سمجھ نہ میری گل من نہ پیر کی گلوں اگیں رکھ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمت الوا جنہ کے اصل مکلے دان تخلید کرنے آپ فرما نے کہ اگر میری کوئی گل کوئی گل بیان کیتا، کوئی مسئلہ شریعت دے خلاف ہو نبی دے فرمان دے خلاف ہوے دیوار سے ماریا جے نہ منیا جے اے اس بندے کا فرمان جڑا شریعت و ماسا قدم نہیں سٹاؤن والا میں مینو سبق زمانے دا پیر ہوگ سلام کرنا والا ہو سامنے جکنے والا بڑی گل ہے پر جدوی گل نبی دی گل آپس ٹکرا جاوے نا ان دی نو دیوار اتنے ماریا جا گل نو کنڈ پچھے نہیں سٹیا جا سکدا متے دا تاج ہی بنایا جائے گا ایک من کہہ لگا ٹھیک ہے گل پر نبی پاک نے جیڑی تصویر تو روکیا ہے نا او سی جیڑی ہاتھ نال بندی ہے ہاتھ نال جیڑی بنائی جاتی ہے اس تصویر تو رسول کریم نے روکیا ہے کیونکہ ادو ہاتھ نال بندیاں سن تے نبی پاک نے منع کیتا ہے اس تصویر تو جیڑی ہاتھ نال بندی ہونے مشین کے نالریا موبائلوں دنال بندیاں نے اس تصویر تو میرے نبی نہیں روکیا میں آخیا یار ٹھیک ہے تیری گل بھی منع والی ہے پر ایک گل ہے کہ نبی پاک سرکار دے دور دے اندر شراب بنائی جاتی سی ہاتھوں نال ہوں بنائی جاتی ہے دے دال کیا پینی جائز ہو گئی ہے سمجھ لگی نہیں میری گل کہ کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ کہ بلا جس مقام کے میں بیٹھا ایک کوئی عام تھان نہیں ایک لاکھ چوبی ہزار کمو بیش پیغمبر دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے انہوں دی مسنت ہے اور اس اسے نو پورا کرنا کتنا مشکل ہے کتنا ہے اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کلندر لاہوری رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ آپ نے گل ہی مکا چڈیے فرمایا او ممبر تے بہ نہ کری تے کری تبجو کری اے کوئی عام تھا نہیں یہ چاہ پانی دا پٹا نہ سمجھ لوی کوئی پیسے تے روپیے کٹھے کرن دی تھا تے جگہ تے مقام نہ سمجھ لو حضور پھر کی شا یہ انہیں کی تکا ہے فرمایا ممبر رسول سولی ہے سولی اے عام تھان نہیں سولی ہے سولی کچھ کہ, کہ اگر حق بولو گے تو اتے چڑھا دین گے اگر حق نہیں بولو گے قیامت والے دن رب العالمین چڑھا دے گا فرمایا کوئی عام تھا نہیں ہے ممبر رسول سولی ہے سولی جی اگر حق بولو گے تھے چڑا دیں گے اگر حق نہیں بولو گے قیامت والے دن ربلا لوی چڑھا دے گا قسم خدا دیکھ کر کے آنا. آج ممبر رسول کے تقاضے جو پورے نہیں کیتے گا نا. برائی قوم کے آئیے برے لوگ پہلے بھی آتے سن برائی ہوں بھی ہے فرق کتنا ہے پہلے لوگ برائی کرتے سن برائی, برائی سمجھ سمجھتے سن ہوں جدو ممبر رسول حق نہیں نہ بیان کیتا گیا ایمان کفر پاس پلیت واضح نہیں گیا جدا جا نہیں گیا رب کو فرمندہ ولا تل بل باطل جدو جا جا نہیں گیا حالت اتو تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ برائی کرتے برائی نچھائی سمجھ کے کرتے اور اٹا ترقی نے برا تک نہیں راؤنا میری بات ہے اور یاد رکھ لو ملا ملوڈے ختاب کرنے والے خطابات سننا جائز ہے یا جا نہیں کہ منتو چوکھیاں دلیل پیش کرن دی لوڑ نہیں دی گل کیڑی کہ جن آئے جے سارے عاشق رسول جے نبی پاک دے دیوانے جے مستانے جے پروانے جے اے جو گل کر چکتے ہیں کسم خدا دی کر کے نہ تقریر سننا حرام ہے اور کوئی دلیل پیش کرن دی لڑ نہیں اے فکرا ہی کافی ہے پر او قوم کتوں سمجھے کھے جان سکتی یہ جس قوم دے نوجوان دی اکھ کھلے کے سامنے زنا دی فلم چلتی ہونا گلوں پہ من. دشمن سجن چھائی برائی کی تمیز تے پہچان کتوں ہو سک دیئے میں سمجھانا تے وضاحت کرنا کہ بلا یہ جملہ قوم کو دولخ پہنچا واسطے جن آئے جے سارے عاشق رسول جے جنتی جے نبی پاک دے دیوانے جے پروانے جے مستانے جے قوم انو دوزخ دے اندر پہنچان واسطے اور دنیا دے اندر زلیل و خار کرا کے انتہا پہنچا واسطے ملان دا ایک فکرا ہی کافی ہے تو آکو گے کنج تو میں سمجھا نا سجنو ایک مریض بے, تی بی دا مریض ہوے ایک کترا بچ دان ہوا تپیا زندگی موت کی کش مکش کے اندر حکیم آکٹر آ کے آدکے جا تیرے چہرے دیا لالیاں تو رے وچو مینو پوریا سات بوتل خون دیا چاہیے چارہ پہلوان ہے تیرا وزن تولن واسطے تے میرے کل کوئی نہیں وزن ہے ان اندر کترا خون کا کوئی نہیں آخری تھاواں پہ ہے پر آخیا کی جا رہا تہلوان ہے ہوں ایمانا دسو یارو کیا او حکیم اور ڈاکٹر لب ہی سوچے گا سمجھ لو جہا حکیم تے ڈاکٹر آیا کھڑا ہے نا وہ مارنا چاہتا ہے منجی تیار کر لگو یہ قوم پہلا انگریز غلامی اور یہودی اورفران دی اتباع اور تابے داری دے اندر تباہ تے برباد ہوئی پی ہے اس حالت دے اندر آنکھ دے نا کہ تسا بخشے جے جنتی جے دیوانے جے مستانے پروانے جے, جے، غوث پاک دے مہر لانا ہے اس گل کے کہ جا تو غلامی آٹا گل کے اندر پایا ہوا ہے نا انہوں کدے کٹن دینا سوچیا سوچا جی او پا کے اللہ علامہ اقبال رو کے بولے فرمایا شاعر بھی ہے پیدا اولا بھی حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ کرتے آہ... ہیں غلاموں کو غلامی رضا مند آ ملا ملوڈیا دے تقریرات کے اندر جڑے تو نقطے سننا ہے نا ادھر ادھر ادھر مگر فرمایا ہو کچھ نہیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی رضا مند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانا ملا ملوڈا کد دے آہ... ہر شا بچی پیے تیاسک ہے پر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی لے جن اس ممبر روزی کا ذریعہ نہیں بنایا اور روک کے کی آخد وا ناکامی مطائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا فرمایا پر رومت کے پیتے نے اس ہے پلے کچھ نہیں بچا اجر کے ہر شاعر برباد ہو گئی ہے نہارے نہ, نہ, نہ تہذیب رہی ہے نہ تعلیم رہی ہے ایک کے ساتھ, تو ساتھ خوش بیٹھے راتی بیٹھے چلے آ، تو میں سوچیا نہیں ترے وقت آیا سی، تیرے سلطان صلاح الدین عجوبی دے قدم دی اہد سن کے دنیا کوفر کب جاندی سی سیدنا عمر فاروق دا نام سن کے دنیا کفر دے متیا سی۔ جو سلطان سلاحدین اجوبی ویغام گل ہے آخر اجوبی پیچھا ٹور جا اسا ہون دنیا دیا فوجاں کٹیاں کر کے تیرے مقابلے میں آ رہے ہوں تیری فوج دی بوٹی بوٹی کر دیا گے دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر گے تو سڈے مقابلے دے اندر ٹھہرن دی جرت ضرورت طاقت نہیں رکھنا وے جدو ایک گل سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھی ہے نا خت پڑے آپ نے نیزے اتنے ہاتھ رکھا ہوا سی فرمایا تسا محمد دے غلام نو ڈرا دے دے جے مقابلے میں آو جے تاشاں مشادیا نبی کا گلام نہ آیا جے مولانا نور محمد سجنا درج میں ہونی چاہیے قرآن بولیا فرمایا افلا جن ضرور کئے فرو پیات بھائی نل جیبالبت بھائی نل ارد انما انت قرآن سن کے ذرا کے بولنا سبحان اللہ پہلا ترجمہ سنو بڑی تمنان دینا میں گال پوری طور چڑھا سمجھا مانگا لی تمنان سمجھو اللہ فرماندہ آفا لا یعنی ضرور آئے اے تسا کتان والے نہیں دیکھتے اصا کجدے بنا سما کہ آسمان دی بلندی والنی ویخ دے ویلال جبال قیفانو سبت پہاڑا وال والنی ویخ دے اسا کمیں نصب کیتے نے تے کمیں زمین اٹھے ٹکائے نے ویلال آر دے قیفہ سو تے حد زمین والنی ویخ دے اسا اکنج بشائیے ترجمہ تے پورا ہو گیا تو سا حیران و پریشان وی وعدہ کی تاسی قرآن دے بچوں مبلغ دیاں صفتہ بیان کرانگا اے تھیتے اٹھ اتھ دا ذکر ہے آسمان دا ذکر ہے پہاڑ دا ذکر ہے زمین دا ذکر ہے وہ باز خطاب کرنا لے مولوی دی تے گالی نہیں آئی تو میں جواب دیاں گا سجنہ وہ خالی, خالی دنڈے وچ کمال نہیں ہوں دا کوئی موسا دے ہاتھ وچ بھی کمال ہوں گا سمجھانا درا توجہنا بولو سبحان اللہ اے درویق افلا خلق اسمان وال دی اندر اللہ تعالی نے ایک خاص سفت رکھیے یہ اپنے ارادے کے اندر مضبوط ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے تر پوے پا چڑے پاس قدم رکھ دے دشمنی پا لے زندگیاں بھیت جاو اپڑا لگدا من دشمن نو نہیں بھولدا اپنا مقصد تے ارادہ پورا کر کے خلوندا ہے پچھا ہٹن والا نہیں ہوندہ رابط دسدا پی اشارہ تن سمجھا ریا وے او تیرے ارادیاں دے اندر مضبوطی اور پختگی ہووے اٹھ والی وئیل جبال وئیل سماں کی فروفیت اور کردار دے اندر بلندی ہووے آسمان ورگی ہاں ارادیاں دے اندر مضبوطی اٹھ وانگو اور کردار دے اندر بلندی اسمان وانگو کردار ہولا نہ ہووے ہلکا نہ ہووے عظیم ہووے تے بلند ہووے جویں نبی دے صحابہ کرام دسی سن قسم خدا دی کر کے انا اج سا مسلمانی دی چٹی چادر دے داغ بن کے رہ گئے ہیں حضرت حذا فابن یمان جننا دا لقب سی صاحب و اسرار رسول میرے نبی دے رازا دی امین حضور پاک نے ہر اک راز بادشاہ کڑے ہون گے منافق کڑے ہیں کیڑے کیڑے فتنہ میرے جاؤ تو بعد آن گے سارے تو خبردار تاسی حضرت حزا صاحب نے جمان ندا کردار بلندے علی شان ہے اچا دے اچھا وے جنگے ہو دمق ہے تلواراں چل رہیے نے جنگ فتح ہوئی ہے ابتدان جدوں کافراں نے دوبارہ حملہ کیتا کھر پلی مچ گئی تلواراں مسلمانہ دیا مسلمانہ دے تے چلیاں مسلماناں دے تلواراں دے ہتھوں صحابہ کرام دے کھلو حضرت حذیفہ ابن یمان دے والدے کرامی شہید ہو گئے دنیا تو ٹر گیا تلواراں چلیاں آپ کہندے رہے ابھی ابھی یا عباد اللہ او رابطے بندیوں میرے باپ نے، پر تلواراں نہ لگ سکیا صحاب کرام بہت عجیب اور بھیاک اور باشت نات ماحول بن سی سلوار وجیا سینہ زخمی ہوا شہید ہو گئے پر قسم خدا ہی کر کے نہ کردار ایڈا بلند سی تاریخ دیا کتابہ دے اندر ایک گل موجود ہے حدیث دیا کتابہ دے اندر ایک گل تو پیر دے سرجنا لو بد روزے روشے روزے روشن روزے روزے مانگو بازے آئی کھڑیئے کہ حضرت عزیفہ امنی یمان نے بیختلیا سی کہ میرے باپنوں کنہ نے شہید کیتا ہے پر ریندی زندگی تک او نانال شکوات تاکنی کیتا یہ اوثل سیدنا عمر فروب بٹھے ہوئے نے کول بلایا ف توسان نبی پاک دے رازا دے امین جی تانوں پتہ منافق کیڑے کیڑے ہیں دسو تے صحیح میرا نام کدے منافقاں دے اندر تے نہیں آندا توجہ نہیں فرمائی نے کرنا کرنا انشاءاللہ العزیز ذرا توجہ نہ بولو سبحان اللہ کردار دے اندر بلندی ہوے آسمان وانگو بینل جبال کیف انو سبت مصائب عالم نو برداشت کرن واسطے سینہ مضبوط ہوے پہاڑ وانگو ویلل ارض قفسو تہت اپنے اگے وچھا ہووے تواذکر نہ لا ہووے اذکرن والا ہووے مومن دے سامنے زمین وانگو اے چار شفتہ بیان کر کے رب فرماںدا ہے فذکر انما انت مذکر نصیحت کر تو ہی تے نصیحت کرنی ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ذرا جاؤ بولو سبحان اللہ فرمایا نسیحت کر نصیحت کرنی ہے سمجھ لگی ذرا اچھی آواز سجنا رب اللہ لمی جلا مج ہل کریم دران بولیا بھی فرمایا تل کر رسو فبد اللہ بعدہ مالا سنگیا ربلا جلا مل کریم اپنے حبیب دی شان بیان کردیا ابھی آئے مالی ہی مسلح کردیا فرماسان رسولوں رسولوںزمتا فرمائی نے شانات فرمائی نے مقام تا فرمائے نے آتا فرمائی نے کئی رسول اور ربلا لمین فرما دے مینو ہو من کلام وارا ہوں در چار سجنا درا توجو نال بولو سبحان اللہ فرمایا من ہومن کلام اوبر سادر جا رب العالمین فرمادے کئی رسول او نے اس عظمتائیں دیتیاں دیتیاں نے اوناں نال کلام کیتا گلہ کیتیاں نے ہم کلام ہوئے حضرت موسی کریم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالی دے نبی صلی اللہ جنہ دے رب العالمین نے کلام کیتا گلاں کیتیاں نے او سجدنا حضرت موسی کریم تھے او سن جنہ دے نال رب کلام کیتا پر ساڈا نبی جنہ کی اے جنہ دے نال اپنا دیدار بھی کرا چڑیا ہو اپنا دیدار بھی کرا چنا اتروے قسم خدا کی میرا ایمان سارے نبی عظمت والے آسمان جی تاریا اندر چودویں چند کی سرداری آج سادہ نبی چمک رہے وہ سجنا اتروے قسم خدا دی کر کے نا ای سارے سارے نبیا کی اظمت مقامات مکام لو, کتھا کیتا جاوے کتھا کیتا جاوے ایک پاس آقا نامدار اور ایک پاس آقا نامدار دوسرے پاس نبی سارے ہو کتھا کیتا جاوے مقام مقابلہ نہیں ہو سکتا تان شائر اخداوے اے ترویخ قسم خدا دی حسن یوسف دم عیسیٰ یعنی پیزہ داری آنچ خوبا ہما دارند کے تو تنہا داری فرمایا رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ سلاتو السلام نو بڑا حسن تا فرمایا سی بڑا حسن تا فرمایا حسن یوسف کی کٹا پیدا دم عیسیٰ ید بیدہ داری حضرت موسیٰ اللہ علیہ حسلاتو تسلیم آپ بغل دے اندر ہاتھ پانے سن کٹتے سن ہاتھ روشن ہو جاتا سی فرمایا دم عیسا حضرت عیسا روح اللہ علیہ سلاتو اسلام آپ فوک مار دے سن اور مردیا نو زندہ کر چڑتے سن بیمارا نو شفا یاب کر چھڑتے سن فرمایا ساری خوبیاں اکٹھیاں کیتیاں جا رب نے اپنے حبیب نو فرما چڑیا سجن دچو نال بولو سبحان اللہ تا پیر بہو بولیا جرا اچھی بات بولو سبحان اللہ فرمایا چے چڑ چنا تو کرے کرائی چڑوے چنا کر سنائی تیرا ذکر کر تیرے ترے جچن سین سانوں سجنا باج ہیں وہ جتنی سیا چرسی اوت قدر نہیں جو تیرا ہے جس پچھا جنم گوایا ہے بہو یار ملے ایک تیرا ہے سنگیا درا توجو سبحان اللہ یہ دروے درا تجوی حضرت یوسف علی سلا تو اسلام آپ کے حوالے دے سنا چھتنا وا حضرت یوسف علی اللہ تعالی دن سن جنہ ربو رب العالمین نے ایسنا حسن عطا فرمایا سی بے مثال حسن عطا فرمایا سی چا بندہ آپ دا چہرہ ویخلا سی نہ تین مہینہ تک بوکھ لگتی نہ پیاس لگتی سی دن مہینیاں تک نہ بھوک لگدی ہے نہ پیاس لگ دیئے حضرت موسی کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپ سرکار رب دے نبی نے اور سادہ نبی تے یوسف پیغمبر دا وی نبی بن کے ائے اللہ تعالی نے اپنے حبیب نو کیویں دا حظلہ عطا فرمایا ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپ دے کول قوم اکٹھی ہو کے آئی ہے کہہ لگی سالی چھا گئی ہے روٹی پانی مک گیا ہوئے ہاں فصلہ ختم ہو گئی ہیں بارش نہیں ہو رہی ساستے روٹی کا انتظام کر نے فرمایا میرے سامنے جاؤ جرض کر دے حضور کی گا آپ اپنے کپڑا پا کے رکھتے سن آپ نے فرمایا وے جسا میرے سامنے بچو گے میں اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاوا گا جا بندہ ویکد جاوے گا نہ تیر مہینہ تک روک لگنی نہ پیاس لگنی ہن سجنا ادھر ویکھ قوم نے آ کے کیندے کول منگیا اے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کول منگیا اے ادھر ویکھ جڑے اخ دے نے رب دے نبیاں کول منگنا شرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حق بندہ سی آپ فرما دے میرے کول کی لینا واسطے آ جے جی رب دے دروازے تے جاؤ رب بار بارگاہ دے جا کے سوال کرو پر صدکے جاواں اپ سرکار نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹائے اے جے رخ جو مخایا وے تک. اور لگیے پیاس لگیے. رب دے قرآن دے دلیل پیش مہینک سونے پانی سرکار نے رب دارگاہ دعا کی فروت کی تیئے. رب العالمین نے فرمایا وے اے پیارے منہ تیرے تیر ہاتھ چکیے یا رب سونے ڈنڈا ہے سوٹا ہے آسا ہے فرمایا زمین تار زمین تارنا تیرا کم بارہ چشمے جاری کر دینا رب والا دا خم اے تکبیر نعرہ دم نعرہ حیدری نعرہ تحقیق او پینٹو پونٹو بہ ج تھلے رام لال تین اتنے کیوں نہیں ٹیک آ رہے بھائی جرا توجہ بولو سبحان اللہ در ویخ سجنا حضرت منہ ساکلی اللہ علیہ سلا آپ چل کے جاواں رب دی بارگا دندر دعا کی بارگاہ کے اندر دعا کیبیاں کل منگنا شروع کر لے بندہ ربلا فرما پیارے موسا تیر ہاتھ دردا وے انہیں گیٹیا تار ان گیٹے بن دے ان کو منگیا وے میرے کو منگنا سی پر ربلا لمی اطا فرما چلیا وے وہ دسیا امتیاں دا کم نبیا کوگنا اور نبیا کا کم رب کو لے کے امتیا فرما دینا کر کے شاہد الحق فی اساتے ال امام یوسف نبہ چلدی ٹرد ٹرد سفر کردیا کردیا جہاز چلا والا ڈرائیور آخر لگے وہ کافلے والے حاجیو مرن واسطے تیار ہو جاؤ انہیں سمندری طوفان اٹھے گا گرکو جاواں تباہ پر برباد ہو جاؤ گے چدو انی گل ہوئیے سارے حاجی بھی ہوش ہو کے پڑیگ دے کو اوتر پڑیگ دا وے کو اوتر پڑیگ دا کو ادھر پڑیگ دا وے پر اے کنا نوجوان مبارک اپ دیندا وے اخدا یار تنو مبارک ہووے اتر جااندا آخدا, اخدا یار تینو مبارک ہووے سامنے جااندا اخدا یار تینو مبارک ہووے حاجی کہہ لگیا اخدا خیر و تنو کی بنیا وے وے سانو موت دی بنی کھڑی اے تو سانو مبارک نہ اگو جاب مل وہ نہ جہاز چلان والے ڈرائیور نے آخیا کپتان نے آخیا ہے میں مدینے آلے منہ ارج کی, عرض کی یار سولو چناب کے دے گلاما دےڑا وے ڈبنا نہیں اینی فریاد کیتی کی میں دریا کے کنارے ویکیا وے پاک نبی سرکار نال ابو بکر آگے نے میرے پا اے صدیق جلدی کر گلاما ڈوبنا نہیں چاہو بکر صدیق لگاچ کس جدو چھال ماری آ جہاز نو ہاتھ پایا وے وہ جدوں سائی پہنچ پین پہن مبارک کیوں نہ د سجنا رتوجو بولو سمان اللہ یہ درویش جی رب دے بلیا دے دروازے کو منگنا شروع ہوتا رب دے پیارے بندے کو منگنا شروع ہوتا کدے ساجا پیر باو غوث پاک پاگ کی بارگاہ دے اندر فریاد نہ کر اخبار ال شریف کے اندر لکھے ہوئے شیخ عبدالحق الحق محدے سے تہلویر اللہ تعالی نو آؤ فرما دیتے گاؤ پاک میرا نے فرمایا وے میرا مرید ہو والا ہو جد د جائے تکلیف آ جائے دو رقط نفل پڑے دو رقط نفل پڑ کے یار لے کتب بغداد ہر قدم چک دیا میرا نت جی باہر اندر فریاد کر شوڑے اگر رب تکلیف دور نہ کرے مینو پیر نہ منیا جے تا سا پیر بہو بولے بولیا توجہ نال بولو سبحان اللہ فرمایا سین سون فریادی پی آیا دیا پی او بغداد دوالیا سن فریاتی پی پیارا میری عرض سنی کن در کے وہ میرا یڑی یڑ او بچی کپڑا دے جھے مچھنا پرد وہ پیر جلانی او مہاپو بے سہانی ری خبر لٹ کرتے وہ پیر چناند سونا ہو او تا بننے لگ دے کے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بولو نا سبحان اللہ حال بندہ نہ تین مہینوں تک دکھ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے آج نبی ایک جی جی ہاں ان بندہ ویخ لو نا تو دل کرتا بھی ہوں کچھ کھان پی ہونا چاہیے القے کے اندر کمو بھی تھی اکھا تو تا لت تو کردے خطاب کردہ میں بھی دو نبی بھی دو کھان میرے بھی دو کھان نبی جی دو لتا میرا بھی دو لتا جب تقریر کر کے گھر کے اندر گیا نا ہوں جی ماں تے سننی ذہن رکھ دی ان شیشہ چکیا اگے چکیتا تا آخیا پترا تیری شکل تیر پیو نہ نہیں رلتی تم مقابلے نبی پی کر آ شرم نہیں کو جانی چاہیے ادھر ویکو جی آخری نے اصل ایکو جی جے ہاں اصل سلاح کرنے تیار ہاں پر ایک شرط ہے حضرت سلا تو سلام حضرت ہی اللہ اللہ تعالیٰ دا نبی آپ نے اعلان کیتا فرمایا میں او اللہ تعالیٰ دا نبی ہاں جنہوں دا باپ کوئی نہیں میں اللہ تعالیٰ دا او نبی ہاں جنہ دا کوئی باپ نہیں رب نے بغیر باپ تو مجھے پیدا فرمایا وے جہاں آخر میں ربی ایکو جی اور بالکل سلاح ہو میدان چ نکل کے مولوی آخ دے میں پنڈ مولوی ٹکریا کہ لگا خیر ولیاں نبیاں کل کیوں دے جے سیدھا رب کو ڈرک منگایا کر میں آئی واسطہ وسیلہ ہونا چاہیے نہیں نہیں بالکل سیدھا اللہ فرمان ادو نہیں استعمال بلاک میرے کو منگو میں دینا وا پھر جی وسیلے واستے دتا صاحب یہ بالکل ٹھیک گل نہیں ہے میں شادی ہوئی لگا نہیں رب کو شادی نا میں ربا دعا کر مولا بغیر وسیلے میرے ڈھٹے چا تا کہ دور پتا لگے تو ہی دالا پہ جانا ہے ہاں کہ دور پتہ لگ جائے تو ہی دالا پاند لگا آ, کتی دیکھی کتی میں بال ہوندے نے میں چار, چار پنج پنج چھے چھے نے بڑے بال میں داتا ہیں میںکا وہ دربار تے گئی ہے بھی دے نے دے نا میں بال ملے نے پر دیکھتے صحیح کن نے. تر کتی توجہ نہیں فرمائی نے بنا دے کون سمجھے کی بولیاں بولتا وارسام میں آخیا جلیا رابد ونید دروازے تے گئی دے کر کے دروازے توجہ نہیں فرمائی ذرا جاؤ خلال بولو سبحان اللہ گل کر رہا ہوں حضرت یوسفی سلاتو اسلام دی آپ کا چہرہ چہرہ ویک جائے تین مہینیاں تک نہ بخ لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے پر صدقے جاوہ آقے نامدار مدینے دے تاجدار آپ سرکار دی تو آپ ساکھا آپ سرکار دی شان تو رب العالمین نے کمیں دا حسن کمیں دی لا جواب صورت ادا فرمائیے ویوسف علیہ السلام دا چیرہ میں کھر والا تین مہنے تک نہ بوکھ لگ دیئے نہ پیاس لگ دیئے پر جن میرے آقے نامدار دا چیرہ شریف میں کھلاوے آپ دی مان دی حالت نال زیارت کر لئیے وہ سچا کی اندر ویرا چیو ہے کیا مت والے تھے ویرا چاہے گا جگ کے اندر بھی رج گیا مت والے دل بھی رج جاوے گا تال والے آن فرما دے دے. فرمایا حاجی لوگ کٹے ہو کے حق میں مدینہ دے کول گئے دے. مدینے دے بادشاہ دے کول گئے دے. کہ لگے نے وہ مدینے کے بادشاہ دے پاک دے رونا شریف کبوتر بیٹھے ہوئے ہاجیاں دے کپڑے ڈگ دیا ہاجیاں کپڑے خراب ہو جائے تھوڑا دا جاوے ختم کر دیا جاوے حق میں مدینہ نے مدینے دے بادشاہوں نے فیصلہ کیا ہو اس وقت حکومت نبی سچے گلاما سنیا سی بادشاہ نے فیصلہ کیا لگا کر جانوری آسا نہ کوئی تانا نہیں پائے گا پانی نہیں پہ گا جانور کا کوئی دیش نہیں پانی نہیں ملے گا اپنے نبی رونا چھڈ کے چلے گے پانی بند ہو گیا نات نے یہ منظر اپنی نال دیکھا وے روزانہ سائکلے کبوتر پھڑک پھڑک کے زمین ڈگے پر کسے ایک کبوتر پاک لبی دہ شریف چڈنا گوارا نہیں ہر ایک کبوتر اپنی زبانیں ہال یہ دا سی وہ تسا روٹی اے تسا دانہ پانی بند کر سڈے پاک نبی رونا چھوڑانا چاہتے جی سک لے آئے پر پاک نبی نہیں چڑ سکتے نعرہ تکبیر نعرہ سالان نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضلامہ چیشتی ساحج رات وجوہ بولو سبحان اللہ شر آیا شہر کی ایک گل سنا چکنا جانور انسان کی خوراک, خوراک ہوتی ہے سیٹے کے اندر دانے انسان کی خوراک ہوتی ہے اور تھلے جانور کی خوراک ہوں جانوروں کی خوراک سے انسان کی خوراک کٹھی ہوتی ہے فرشر کے اندر پا دیا جا سیٹے دانیاں سنے تھراشر دے اندر پا دتا جاندے انسان انساناں دی خوراک اور جانوراں دی خوراک وکھری وکھری کر چھڑ دیئے انسان دی خوراک وکھری ہو جاندی ہے دی خوراک وکھری ہو جاندی ہے وہ جڑی تھراشر انساناں دی خوراک اور جانوراں دی خوراک اکٹھا کرنا شروع کر دےو تے رو پتہ دی خوراک انساناں دی خوراک ڈالے دے اور جانوراں دی خوراک گھوسا ہے دانیاں دی دی خوراک وہ اے پھوسا وے اونجدوں تھانے جس وقت پایا جاندا وے تھریشر دے اندر او جدا جدا کر چھڑ دیئے پر جیڑی تھریشر دوواں پدوں پا اکو پاسوں دوواں دی خوراک کانو کڈنا شروع کر دے وے دی خوراک اور جانوراں دی خوراک کی کے پاسوں کڈنا شروع کر دے وے تا خدا ذمہ دار خدا جلدی کرو تھریشر بند کر دیو تھریشر بند کر دیو تھریشر خراب ہو گئی ہے مکا خیر تھریشر دیویں دانے پکڈ دیئے اگوں جواب دیندا آخ دیتا نے ضرور پھیکر دی پر انہیں انسان اور جانورہ دی خوراک اکتھا کرنا شروع کر چھڑے ہوئے وہ سجنہ یاد رکھ لے وہ جری خوراک جری تھراشر انسان اور جانورہ دی خوراک کے پاسوں کرنا شروع کر دے ہوئے وہ خراب ہو گئی ہے ایسے پر اکتھنا جیڑا مولوی جیڑا پیر امین امپی بادشان آدم انسان دی خوراک جانورہ دی خوراک مسلمان نا دی تعلیم کافرا کی تعلیم مسلمان کی تعلیم کافران کی تعلیم کٹا کرنا شروع کر دے رلا شروع کر دے سمجھ لیا جی اس مولوی مان والی تھرشر خراب ہو گئی ہے پیران والی تھرشر خراب ہو گئی ہے وہ بادشاہ والی تھرشر خراب ہو گئی ہے وہ جدو دنیا دی تھراشر خراب ہو جائے وہ مستری سدیا جانا وے زمیں دار آخ دے دا لمبردار آخ دے دا تھرشر بند کر دستری نو سد کے لیاو تاکہ تھرشر ٹھیک کر دے وہ سجنہ جنہ دنیا والی تھراشر خراب ہو جاوے پھر مستری دی لوڑ پہنڈیوے جنہ دین والی تھراشر خراب ہو جاوے پھر چشتی دی لوڑ پہنڈیوے نارے تکبیر نارے تحقیم نارے رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ مجیس دی سجنا یاد رکھ لے تتا نہیں کن چوئن سنی بیٹھا جی جان جاتی ہے یاد رکھ لے قوم کا راہ بر رہما نہیں ہوتا وہ زمانے کے نا جوڑن والا وہ مولا عشق دل مولا دا پیار دل کے اندر کٹ کٹ کے پا دے بس سجنا ادھر وے جیری قوم دے دل اندر موت دا پیار آ قوم برباد ہو جاتی دیئے نہ خیرت بچا سی تاں کر کے حضرت خالد بنے رضی اللہ تعالی آپ سرکار دار آ جوں دے کافرا دن کرنے واسطے گئے کافر نے آخیا وے عیسائی نے آخیا ہے چار بندے لے کے سارے مقابلے کے اندر آ گیا وے اصا ان موٹیاں موٹیاں کر دیاں گے انہاں دے جسم ان جسما دیا گے آپ فرما نے سرا میدان چاہو پھر پتہ لگ جاوے گا یاد رکھ لے جے و لو جی وہ جسا توجو جساں جی تو جساں جی تو شراب نال پیار کر دے جے و چیڑی جی میرے نال قوم آئی انج موت نال پیار کر دی ذرا تبجو بولو سبحان اللہ اج موت نال پیار کر دیے جیڑی میرے نال آئی ہے اج موت نال پیار کر دیے اج موت نال محبت کرتی ہے میں سجنا جمال <سؤال> گھٹنا شروع ہو جائے کابے کبوتر چکے سجڑے آخر اثا مرتے سکلے پر یار کا ڈر نہیں چھڑ سکتے ایتھے ایک ہو گل سنانا ویرو نال بولو اللہ نفات الیمن یمن در سے نظامی دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے دے اندر لکھیا ہوئے ایک درویش دے اندر بہ کے رب دی یاد کرتا سی اللہ اللہ کرب تو کھانے کا انتظام کر چکے روٹی آ جاتی ہے بھوک دتی ازمان پیا بھوک دیتی ہے روٹی آنا بند ہو گئی ہے تھانا آنا بند ہو جائے کول عیسائی کا مکان سارے عیسائی کا مکان سی اٹھیا وے کار تٹ نکل آئے عیسائی کے دروازے پہ پہنچا وے دروازے آیا دروازہ کڑکا ہے درویش آگی کوئی نہیں روٹی چک کے لیا چڑیا نی درویش لے کے ٹریا وے عیسائی کا کتا دروازے بیکھا سی سجی وے اس پیروں پہ بٹنا شروع کرتا ہے چک समझावे जिमें तरीके फूखा होगा रोटी छी एक रोटी सट्टी चलद्या तुरद टुरद्या दूसरी रोटी सद दी है कुत्ता फिर रोटी छुपा देने तीसरी रोटी भी सट्टी है कुत्ता फिर जो फजाए उन्हें कुत्ते वाल वे वो वा कुत्तिया तेन शर्म नहीं आती تیرے مالک کے بوہے تو تین روٹیاں لیا سین تینوں واپس کر کے جا رہا وا پھر تم پونگ مٹ رہا وے تو, تو میرے پیروں نے مار گا دن تو مولا مین زبان دے میں بندے تیرے, بند تیرے فکیر ایک گل کرنی مولا تالا نے بولن کی طاقت دی बोल के आख दे दरवेश अजीब बंदा मैं साई कुत्ता वहां इन्हें चार दिन मैनु रोटी पाइ मैं वफादार बन गया वहां हूं भावे मैं थुप रखे भावे छां बंदे भावे जुत्तियां मारे भावे भुखा रखे भावे रोटी पा दे मैं दरवाजा नहीं छा तू अजीब दरवेश चार दिन तेन भुखाई रब का दरवाजा छड़ अज काफर के बूहे त्या اگر سچا درویش ہوتا پھر مردہ مر جاندہ پر رب سونے دا بوہا کدے نہ نا چڑا نارا تکبیر نار رالا نار حیدری نار تحقیق حضرت علامہ مولانا نور محمد چشتی صاحب توجہ بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نیو نہ پھر اچی نہ بولو کڑکی دڑکے آ رہی ہاں سنیا ہے بھی اگر بندہ محفل سبحان اللہ بولے نا جنت دے اندر ایک بوٹا لگ ہے جی جان کسی چنگی چاکلے نالو نالو نالو جی چک لے تو پٹیا اج بوٹے لوایا جی فٹاویا جی نہیں رت وجہ بولو سبحا ادھر ویکو کبلا یہی یقین ہے صحابہ دے دل دن اللہ رب العالمین دلال قسم خدا دی انہوں نے کسے شاید کوئی پرواہ نہیں کی جنہ دیتی آنے اولاد قربان کیتی ہے وطن قربان کیتا ہے دل دل در راپس ہونے دلال حبیب خدا نے یقین کٹ کٹ کے بھر چڑیا تھی ایک پاسے کیسے رو کس راتن زہری مال اسباب انہوں نے پیرہ دل دل دل دخت شائعہ ملکہ دے ملک پر صحابہ اکرام حد خالی نے میدان جنگ دل دل جنگ نے پیرہ اندر ٹوٹیاں جتیاں نے سر پھٹیاں ہویاں پگاں نے ہاتھ اندر ٹوٹیاں ہویاں تلواراں نے جب میدان دے, اندر نکل دے سن مغلالی کمزور ہے پر میدان لے فرما دے سن کافرو دھیان درا وے جے نہیں امی ہے درا میری ماں نے میرا نا حیدر رکھیا وے جدو میدان چاندنا چاند دینا قدم پیچھا نہیں بولو نا سبحان اللہ تھانے میں تقریر میں روٹی کھانا شروع کر جی پڑھے لکھے بند بی ایم اے ڈبل ایم اے چبل ایم اے جن کے طریقہ کار ہوں بڑی وڈیا ڈگری حاصل کر رہے ہیں میں آپ میں کوئی قرآن پڑھانا سود پڑھانا سی شریعت اسلام والے پاس لیا صاحب گل تری ٹھیک ہے پر تینوں بے روزگاری بری ہے اگر اولاد نی پڑھاوا گے تو بر جانے اگر اولاد پڑھاوا گے بھکے مر جا گے ہاں پھر کھا گے کہڑے پاس میں تواڈی منافقت پی ظاہر ہوں جی آخر جے ساری کائنات نبی دان دی اے ہے جس وقت تو تھلے اتر ج اپنیاں نجی میں دے اندر بیٹھے ہو تے پھر اخ دے جے نبی دے در تے جاواں گے بھکھے مران گے انگریز دے در تے ٹھوٹھا لے کے جاواں گے تے تارچاں گے پر یاد رکھ لے جے انگریز دے در تے ٹھوٹھا لے کے گیا ہے نا اونے جگ دے اندر چتیاں کھادیاں نے پر تاتا علی حجویری ورگا جنہاں دار محمد مصطفی تے کلی دایے نا اج وی وے خضارا دنیا اوناں دے ناں دکھی کھاندیاں ہے ایک بندہ سی انہیں خربوزہ چیرے خربوزہ. بچوں نکلے جن. کہنے لگا حکم ہوئے میرے آقا. جی. انہیں آقا یار ایک کوٹھی بنا کے دے دے. جن کہنے لگے ہے بے وکوف اگر کوٹھی بنا جو گا اندہ تو آپ گندے خربوزے بچے رہنے جن. واج کوٹھی بنا جو گا اندہ تو آپ اسے گندے خربوزے, اسے گندے خربوزے دے اندر رہنا تھی. میں کوٹھی نہیں بنا کے دے سکتا. بتجلے انگریز کل تینوں کی لب رام سکون چین اس دنیا نہیں لب سکیا جنو رب دن جنما تو, جا جا تو میں جا گے دے دے زلیل کے دنیا دے اندر آخرت بے عزت ہو گے پر یاد رکھ جنا محمد مستفا در تھی ڈائیے نا رب کی نات کے خزانے کچھ دینا ہے میرا گاؤں ممبر سے چڑھ کے فرما ہے نہ در تا بلا جمان کیا خرط لا تین لا میں ساری کیاتی رائی دا دانا بے چھے نہیں فرمائی ذرا بولو دنیا پیسے مال دولت چنگی گی ہوگی جتی ہوگی سونے کپڑے ہونے گی عزت ہے اگرنا نہ بندہ نہیں انسان نہیں جلیا یاد رکھ لے نال کافر دی عزت بن سکتی مومن دی عزت نبی پاک سرکار دی دین شریعت اسلام نال سمجھ لگی رت وجو سبحال رنگ سنگ دے بارے بکواس کی آخر محمد کا تیرا ہاتھ چھٹ جاوے رب نے فرمایا تبت یہ دبی لاہب ماتا بہت تیر دونیں ہاتھ ٹوٹ جا رہا وہ تلی برباد ہوے پر بلال کالے رنگ دا سی بلال کالے رنگ دا سی میرے حبیب خدا جا رہے نے جنت اندر واپس آئے نے میراج تو فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا میں جنت سا تیرے قدمہ دی آہٹ میں اپنے دے کنارے اور سمجھاوا میں بابے فرید آستان تے گیاں بابے فرید آستان سے ویکیا آپ دی کڑو شریف لکڑ والی جتی جندہ کا ظاہری طور تے پانچ روپیے وی مل نہیں وہ شو کیس پئی ہوئی ہے بادشاہ ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے میں مولا عجیب گل ہزار دہ ہزار بوٹ پاج بابے فرید نہیں ہوتی اگے ہاتھ بن کے کھلوتے بجا کی ہے جب ملا بابے پنج ہزار دے بوٹ پائی بیٹھا ہے تو اقل تو فارغ اگر اقل تے جان ملتا وہ میری جتی جی ہزار دے بوٹ او خیر گل کر رہا سا میری گل ہو گئی اندر جی دین پڑھاوا گے تے پھر بکے مار جا گے کھاواں گے کہے پاسوں کہ کھا گے میں ایک پلا پہ سدا اچھا ملتان والے علاقے پاپے سدے نے رسا یہ عجیب تعلیم ہے جی پیو نو پاپا بڑھا چاہتی میں لیا تین میں مکھا سکنا ڈگری حاصل کی نوکری نہیں لگتی بھکے مردے نے روڈ انسپیکٹر سڑکوں رلتے ہون گے نیند نہیں آئے گی نشے دیا گولیاں کھا گے بکھے مرن گے خودکشیا کروی وکھا جڑا بھکھا مریا ہوئے میں تنو ہزار سکول پڑھیا منڈا وکھا سکنا جی بھکے پہ مردے نے خودکشیاں کر کر کے تو ایک مولوی وکھا جا بکھا مریا ہوئے یاد رکھ لولوی چوکھا کھا کے مر سکتا پر کدے بھوکا نہیں مر جو ہےکلال بولو سبحان اللہ اور سمجھ آ رہی نہیں ہاں نہ یہی ہا یقین سی صحابہ کرام کے دل میرے آقے نامدار نے جو پیدا تے انہاں نے جگ کے اندر نے کی حکومت کی, کی کوئی پرواہ نہیں سی آدھی صحابہ کرام حضرت عمر عمرے رضی اللہ تعالی آپ رب العالمین نے جو شاید آ فرمائیے آپ ایک بارہ خطبہ ارشاد رشال فرما رہے تقریر کردیا کردیا رو پے غلام مارج کیتی حضور خیر رو کیوں رہے جی آپ نے فرمایا پرانا ویلا چیتے آ گیا جن دیر تک میں کلما نہیں سی میں مسلمان نہیں سا ہویا میرا باپ خطاب اٹھ چلایا سی میرے باپ نے مینو آخیا اٹھ چڑھاؤ میں جدو اٹھ چلان لگیا وا میرے کو سنبھالے جدر نکل جاندے. کوئی پرا نکل جاندے. کوئی سجے نکل جاندے کوئی کبے نکل جاندے میرے باپ نوگ تن مارتے سن تیرا پتر تے اٹھ بچان جو نہیں ہے تیرا پتر اٹھ سنبھالن یوگا نہیں ہے وہ دیر تک آو, او دیر دیر تا تا تا پا جو پاک نبی کا کلمہ نہیں سی تک میں سا پاک لبی کا گلام بنے دنیا کر ایک پاسے ہے کافر دا طریقہ وہ کافر جن دے بارے رابضہ قرآن فرماوے اولائکا کل انعام پل فرمایا جانورہ تو بتر نہیں لا یشورون شعور کوئی نہیں اکل تو خالی نہیں سمجھ کوئی نہیں ایک پاسے حبیبِ خدا جدا اشارہ کرے تھے چند دو ٹوٹے کر جائیں وجنان رابضہ قرآن جانورہ تو بتر فرماوے دوسرے پاسی آقا اے نامدار حبیبِ خدا وہ اشارہ کرے تھے چندے دو ٹھوٹے کردے ہوئے جنن واللہ تعالیٰ اے مقام تے عزت حریفت تے شان بخشی ہوئے کہ جننے آپ دا پشاب مبارک بھی پی لیا ناو بھی قیامت والے دن جنت دن در توڑ جا لے گا وہ اور میں کی کمال بیان خراں ایک پاس آمدار حبیب خدا رب دے محبوب ایک پاسے کافر مان الزنا کرنے والا جنوب رب دا قرآن جانور فرماوے مسلمان آ میں تیرے کو ایک سوال کرنا تیرا زمیر چجوڑنا چاہنا تیرے گرے پنکھ پکڑ کے سوال کراگا میں چلیا ایک پاسے حبیبِ خدا دا طریقہ ہوئے ایک پاسے آکھا نامدار دا طریقہ ہوے۔ ایک پاسے کافر دا طریقہ ہوئے آج نبی دا طریقہ چھڑ کے اور نبی و جنہ طریقہ پڑا کے قسم خدا دی صحابہ اکرام شان پا گئے میں ایڈی مارن تے سمندر راستے بنا چھڑ گئے و جنہ دے شاریان پہ خیال پر فتح ہو جان گئے اس نبی دا طریقہ آج تینوں انگریز طریقے لگتا ہے نبی کا طریقہ چڑھ کے فرق اپنا نوجوان کو پوچھا گا اس مسلمان کول پوچھا گا بے زمیرا مینو تس کے سی تقے نامدار دری دے, دے اندر ایب کہڑا نظر آیا ہے اور انگریز کے طریقے اندر میری گل نہیں سمجھے جی میں پوچھا جہا نبی دا طریقہ چھ کے اج انگریز کا تریقہ اپنا ہی شکل و صورت دے اندر لباس کے اندر میں اندر کوچا گا جلیا دستے سہی تینوں نبی دے مقابلے دے اندر انگریز دے طریقے دے اندر خوبی کہڑی نظر آئی خوبی کہڑی نظر آئی ایک بار میں شادی تہنچا ویخا لوگ کھلو کے کھا رہے ہیں میں حیران ہوں پریشان بھی عجیب گل ہے لوگ کھلو کے کھا رہے ہیں. سجے پاتے دیکھا دو تین بابے بیٹھ کے کھا رہے سن میں ہوا پر سارے لوگ جی پیش کیا پیش کر کے میں بابا جی عجیب گل ہے وہ کھلو کے کھا رہے ہیں تصا بہ کے کھا رہے ہو تو بہ کے کھانے کی مجبوری ہے انہوں نے کھلو کے کھانے کی کے ہے اگو کہ مولوی صاحب آ اوٹھا نہیں سکتے آپ کھلو نہیں سکتے ارور دس سکتے ہاں کہ وہ مجبوری ہے اور ساری بہ کے کھانو مجبور ہے کرا بابے لگے بھی گل لیا یہ کھلو کے کیوں کھا رہے ہیں اسا بہ کے کیوں کھا رہے ہیں وجہ یہ ہے جدو اسا جمے اسا اسان دھو پیتا ہے ماں کا جدو یہ جمے سر ماں دی چھاتی کے اندر کچھ ہے بچی کوئی نہیں گان کا دھوٹ پایا منہ چڑھا چڑیا یہ دھو پیتا گا دھو پیتا ماں کا ماں بہ کے کھی اب کے پی خانے یہ نے کا دھو پیتا جی گھلو کے کھانی یہ کھلو کے کھانے سمجھ نہیں لگی نے تو بولو سبحان لال سمجھ نہیں لگی نے تر بولو سبحان اللہ تینوں میں پیغام مصطفیٰ بھی نہ سناوا اوچی باز را پھر بولو سبحان اللہ سبحال رب د فرماند ہے والا تبر دل سجنا رب العالمین ل فرماند مسلمان نہ دیا بی, بی نو حکم کر دیا کردیا فرمایا او مسلمان دیبیو خرد کرار پکڑیا جے گھر جاوے جی لک جاوے جے رب العالمین نے تھان پنار واسطے نہیں بنایا تھانو گھر دی چار دیواری واسطے بنائے وہ سجنا تا کر کے یاد رکھ لے पर्द चिले कट कट जंगल रब की याद कर बाबे फरीद वागो रबी आरत जिमे छुप दी जा नजर हट दी जावारी अंदर आंदी जावे पर अंदर हया के अंदर आंदी जावे वो जिमे छुपदी जाएगी उब दे करीब आती जाएगी ہوندی ہوندی قریب ہون جاوے گی گل بیان کرنا جے میں گل سمجھنا دل اندر بٹھانا حضرت امام علی مقام امام حسین محرم شریف کا مہینہ گزریا ہو یاد رکھ اج لوگ بیان کرتے نے مقرر کرتے نے بخواسا بیبیاں پاک اپنے سینے کوٹری آندیا سن ان چادر پرا پی آیا سن اور او دی دیا, بکارا دیا وادا غیر بندے سن رہے آدھے سن وہ سجنا بھجیاں پھر دیاں نے اور گھوڑے دے پہراں نو پکڑیا ہوے عرض کردیاں نے ابا جی کیڑے پاسے جا رہے ہوے وسجنا اے سب جھوٹیاں گلاں نے بکواساں نے خرافات نے اے فخر دے میراثیاں اپنی گھڑیاں یا گلاں دے اہل بیت کرام دے گھر دے وچوں ایسے طرح دی کوئی گل وی ثابت نہیں ہو سکدی جنا نے کار در بیٹ کے ساتمما راج کو اندر پرورش وہ ہوا فرما دیا نے عورت واسطے بہتر غیر بندے والے اور غیر بندے واسطے بہتر وے عورت ویكھے ایما والی ماں وہ جڑی دھی آ گود پلن والی ہوب نا قرآن سنن والی want تو کیویں سمجھ سکدا اے اونیاں چاندرا اتریاں اونیاں اں او آسمان دے اسمان تے قسم خدا دی اے تیری یزیدیاں دا لشکر اوناں دے سر دیوال ویکھ دا ہوے گا نہ دی ماں دائم مقام ہوے اسمان دا سورج اک وال لنگا ہویا وے شرم حیات دی بچاں نال اپنی آنکھ نہیں کھول دیو او اسمان دا سورج اچ بے بن گیا بی بی سرا تاد گئی آنے. او کیوں چڑیاں کھڑا ہے؟ ونانا سب لانے. حقیقت کیے میرا دل نہ مجید امام, علی مقام، امام حسین بار شہید ہونے واسطے جان لگے ہوج سننا وے سارے مقرر تقریرا کریں شیو ہوتی ہو سارے پیان کرتے حسینک چڑھ کے مقام بار شہید ہونے جان لگے ہوئے پاک لان کے ارج کی ہونی ہے بھائی جان تا امتحان ختم ہوا ہے امتحان شروع ہونے والا ہے سڈے جسم سڈے آپ نے کو جب دے وہ جانا زندہ ہوئے اور نام دیا ہم کوئی وق اٹھا کے نہیں ویچ سکو وہ سجدا بے گار اتنے پھرا کر دے نا وہ جڑے روزانہ تیار کر کے سرخی پاؤڈر لا کے موٹر فیکل دے پیچھے بٹھا کے چڈن چلنے ہاں مہیل راجے کا ڈرامہ کرنا ہو پیٹی ٹی شو تہنا بدار کرنا ہو ایسے پرا مر جا اے کوئی فیرا نہیں پمام حسین رگا سی آپ نے فرمائے وہ بہن کون دیکھے گا شہید ہو جاؤ گے ہو سکتا ہے کا اٹھ جائے آپ نے اگو جباب دن میں وہ بہن آشان کیوں گئی میرے دے چڑھ کے بھی اج قرآن پڑا گا سارا کی توجہ میرے قرآن پڑھنے آنے پاسو گی تے کپڑے آپ پاسے بھی کسے کی نگاہ نہیں جی نعرہ تکبیر نارے رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شانے امام حسین توجہ ہے سبحان اللہ ادھر ویکو یاد رکھ لو ایک لطف تے کھلو کے رب سونے دی یاد کرنے والا ہوبا تریف کے ساری زندگی رب دی یاد کرنا کرنے اگر دلہ ہے بے غیرت ہے دی بہن کی غیرت نہیں رکھدا کسم خدا دی اس رب دی قسم ہے جس رب نے محمد دیا اندر راہ نہیں رکھی ہے رب دی دی اندر. ولایت دا مقام نہیں مہر نہیں مہر اہ لونی جن پیر محرو اپنی گھر والی نوج نو چھ پا جی فاطمہ سبحان اللہ ادھر ویکھو یاد رکھ لو ایک پاسے وہ بندہ ہے نہیں رکھتا عبادت ہر وقت اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ بہن دی غیرت نہیں دی دی کے رب دی یاد کر گئے تھے تحجد پڑ گئے تھنڈیاں <سطور> راب اندر تھنڈے <سطور> پانی نال موزو کر گئے پر ہے بے حیرت دوسرے پاس ہے اوہ گناہگار جرا سو قتل تے کیتی بٹھا ہے پر ایک گوارہ نہیں کر دا کہ میری دھی بیندہ کوئی غیر مرد غیر بندہ نومی دے کھلوے غیرت رکھ دے بزرگ لوگ فرما ایسے عبادت گزار او گنہگار غیرت مند چنگا ہے کی عبادت کریں غیرت ہے اسلام دا فائدہ کدے نہیں کر سکتا یاد رکھ لو جنہ مردی گناہگار ہے کدے نہ کدے اسلام دا فائدہ ضرور ہی کر جائے میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا تاکہ سارے گل سمجھ آ جاوے ذرا توجہ بولو سبحان اللہ ادھر ویخو اللہ رب نے جنے لالور بھی حرام کیتے ان گندیاں سفتوں کی وجہ حرام کیتے گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھی جن جانور بھی رب العالمین نے حرام کیتے ہیں وہ گندیاں سفتان تیبا جنال حرام کیتے نے انہوں نے دیکھو کتا حلالے کے حرام ہے بولو تے تھئی گندی سے پتکڑی ہے حریص ہے حدیت لڑ گئے تاں حرام ہے اے دسو بجو حلالے کے حرام ہے بولو تے تھئی کچھو کمہ حلالے کے حرام ہے اچھی با دنال بولے آجے بھی بکایا نہیں بلا رہا کڑپینچ مولوی فتوا سرائیا دے اندر مولوی سنا عمر سری لکھتا ہے کہ کچھ کما کھانا ہے ہاں فتاوا دے اندر مولوی دستدار لکھد اب چو ابچو کھانا ثواب دا کام ہے جیڑا مولوی بچو کھانن تو روکے او منافق تے بے دین بندہ ہے کیوں بندیاں دا بڑا کھڑپہچ مولوی مولوی رشید عبد گنگوئی عرف شیدا ٹنڈی اپنے فتاور رضوی اپنے فتاور رشیدیا دے اندر پلے لکھدا ہے کا کھانا ثواب دا کام ہے میں کہ سبکے جاواں مولا کریم تیری شان تے تیرے مقام مناد علی ولی جن فقط تو ہو بالارب وہ جیڑا تیرے ولیاں نال دعوی پرکھدا وے تو ان دے لانے جنگ کیتا ہویا ہوئے و جران تیرے غوث نی کھیر نو بھوکے اونا نو کسے پاسو پیچو کھانے پہنے رے و کسے پاسو کان کھانے پہنے دے رے و کھاندے کانے تا کر کے کردے بھی کان کانے اصا غوث پاک دی یاری کھانیت تا کر کے رابطہ قرآن مجھے پڑھ رہے توجہ نے فرمائی در عدو قلال بولو سبحان اللہ ربلا لمین کا خوران فرماندہ اپنی شان کچھ وہ تینو بچو بھی کھانے پینے گی و تینو کا یاد رکھ لے وہ قسم خدا دی دیو بچو تا مبارک ہو سو گاؤں پاک کدی کھیر سے نبی دے میلاد دا حلوا مبارک ہوے سبحان اللہ پسند نا ذرا ویسے عظیم شاہ ہے نا حلوا عظیم شاہ ہے ایک مینوں کہ لگا مولوی تا میاں حلوا کھاندے نے مینوں لگیا کہ یہ سود کھاندا ہے میں کہیا یار حلوا تے ہے نبی پاک نے فرمایا حلوا کھانا حلوا کھانا سنت ہے نبی پاک نے پسند فرمایا ہے ان النبي جل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یحب الحلوا بالعسل میرے نبی نے حلوے نال پیار کیتا ہے تو پسند کیتا ہے سود دے بارے فرمایا ہے جڑا بندہ سود کھاندا ہے 70 گنا نے سارے نال چھوٹا گناہ سچی مانال نال کرنا وے وہ تانوں سود مبارک ہوے سانوں نبی دی سنت والا حلوا مبارک ہوے ایک ورا میں بس تے چڑھیا بندہ مینوں کے آندا دہشت گرد دہشت گرد کیوں آخی میں کبھی تیر منہ ساڑی بمب دماغی دہشت گرد بھی تا تا دہشت گرد نے کہنے لگا پولیس والے کیشت گرد نے وہ تو ایڈے نیک لوگ آتے ہیں نے ادھر شریف لوگ آتے انہوں نے کدی گھرو روٹی کھا دی نہیں سجیو کبھی ہوئے کیوں نے کا کیس ہوئے تو مجھ دیکھ جانچ ہونی پہ شریف لوگ میں یار مناوا سینٹر وہ پولیس والے حملہ نہیں مناوا سینٹر نے سنس والی وردی پائی ہوئی میں آخیا جلیا جڑے بم دما کے کر رہے ہیں نا وہ بھی مولوی نہیں انہاں بھی مولوی والی وردی پائی ہوئی ہے توجہ نہیں فرمائی درا داق بولو نا سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ کون درا پھر اسی بات بولو سبحان اللہ ادھر ویخو گل کر جن جانور رب سونے حرام کیتے ہیں گندیاں سفت دی وجہ نال کیتے سور حرام کیوں ہے یہ بےغیرت ہے یہ خیرت ان نہیں ہوں گی ان گل کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی ہوں اگلا مسئلہ سمجھ آ جائے کوئی بندہ ویسے حرام جانور دے گلے دے چھری رکھ کے پھیرنا تکبیر پڑھنا اے جائز نہیں سمجھ آ گی نا ٹھہر کے سمجھنا جائز نہیں پر کوئی بندہ نال اگر حرام جانور دے گلے اتنے چھری پھیرے تکبیر چ تے فکا شریف تے فرمان فرماندیے حرام جانور حلال تے نہیں ہو سکتا پر پاک ضرور ہو جاوے گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان حلال دا کے مطلب ہے کہ انہوں کھانا جاہے دے نہیں کہ پاک دا کی مطلب ہے کہ اگر کپڑیاں گوشت لگ جاوے تھے کپڑے پریت نہیں ہونگے اس سے حالت نال نماز کرنے جاہے دے سمجھا گئے نا دی نہ سمجھ کے یہ نہ ہو جاتے ہو جائے سجے کبے نا بندے ہوندے ہوتے یار آئی گل ٹھیک نہیں اگیں بول لار تین پتا بہت نہیں پنگے نہ لے لے یار گل ٹھیک نہیں ہوئی ٹھیک نہیں یار گل کر لگے تینوں پتا کدے بہت نہیں کیسا جگڑا نہیں کیا پھر پہلے ہی پنگے نہ لیا رولا نہ پا رولا پاندہ شاہوں کو ہندہ نا کہیاں بندیاں انہوں میں تاں کرکے سمدہ سا... کر آکے گال کیتی انہوں نے سمجھنا حرام جانور دے گلے دتے چھوڑی پھیری جاوے حرام حلال تے نہیں ہندہ پر پاک ضرور ہو جاندہ ہے جننے بھی حرام جانور ہیں پر یاد رکھ لو صورت خنزیر ایسا جانور ہے ان دے گلے دتے لاکھ چھوڑیاں پھیرو تکبیرا پڑ کے کد حلال بھی نہیں ہوں میں ہر جانور جانتا ہے اے پاک ہو جا کیوں نہیں ہوں پھر جواب ملیا اس کے اندر صفت ہے غیرتی والی رت سونا غیرتی والی نو پسند نہیں کردہ ایسا شدید پت رکھ دے کہ لکھ چھڑیا پھر کدھے پاک نہیں ہو سکتا کتے پہ چھوڑی پھیر پاک ضرور ہو جاوے گا وہ سجنہ رب العالمین تے شید علماء نے مسئلہ سمجھایا ہے لکھ گناہ گار ہوئے پر لکھ سیاہ گار ہوئے کدھے پاک ضرور ہو جاوے گا پر جس تے دیتے اندر بے قیدی تے بے آیائی والی صفت ہے وہ لکھ نے کیا کرے لکھ عبادتاں کرے کدے پاک محبت بھی محبت ہو سکدا سمجھنے لگیںے تے توجہ نال بولو سبحان اللہ, آل اللہ, آل اللہ قسم خدا دی کر کے انا مسلماناں دے اندر کدے اتنی غیرت ہوندی سی او اپنی دھی بہن نو تک وکھانا گوارا نہیں سکدا ساڈے نبی دی شریعت کی آخری سنا چھوٹا مسلہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو بہر الایق شریف دے اندر مسلہ لکھیا ہے ادھر میرے والو بہار نائک شریف کے اندر مسئلہ لکھا ہے اگر کافر لوگ کافر لوگ مسلمان کی ایک عورت قید کر لون اکھن اپنی ہر شہ دے, دے, دے وہ. تا ساتو دا ساتو کی گے تاری عزت واپس کرانے حکم ہے اپنی ہر شاید دے دے پر اپنی عزت نو بچا لے وے جی کیونکہ کیرش ہے ایک پاس عزت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہاں تا کر کے شریعت یا کتابیں نر اور بھی کوئی غیر بندہ عزت لٹن کی کوشش کرے آخر میں تیری عزت لٹنا عزت لوٹا مگر قتل کر دا حکم ہے قتل ہو جاوے پر عزت نہ لٹاوے شہادت رتبہ پا جاوے گی میرے وقو یار انتمند مسلمان اج کئی ختم ہو گئی کیڑی تھا ہے جتنے اج مسلمان دی عزت نہیں دے اندر رول دے اندر اس حد تک کہ دوائیاں دیا شیشیاں اتنے مسلمان کی دھی بہ ننگے کر کے بٹھا سرفی کول آلے ہیں نا سرفی کول والے یہاں بھی جدو اپنی سرفی کول ویچنی ہو اپنی باجی نگے کرن گے ذرا کنگ کے وا وہ پھر کنگ گئے پھر گولی منہ چ پے گی میں دلی کے پوترا کول پوچھنا چلو بئی مانو تھی باجی ننگھ آئیے کدے تے پیو کنگ نہیں لگی جی انجگر موقع کیوں پڑی نے مثال دیکھ مسئلہ سمجھانا سمجھاوا درت وجوہ بولو سبحان لا مثال گان سمجھ آتی ہے مثال دینا ہوں. ادھر ویخو دیسی ککڑ ویکھیا جی دیسی ککڑ دیکھا نہ بولو تھی سبح لا آسی کڑ آ فارمنگ بھی ویخیا جی آ جڑا جی سا دیکڑ ہے دیسی ککڑ ادی رات ویلے اٹھ کے بانگا پڑ رہا ادانا پڑ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا کڑے نہیں بولتا بولتا جب د فرشتوں ویخ لینا فرمایا جڑ پڑے رب دعا کرو قبولا ہوتا ہے ہوں کڑ ادان پڑتا رب کے فرشتوں ویخ کے ساڈے مولوی ادرات یہاں نے الارم لائے ہوں نے موبائل دے گیا دے ان کو گڑی بھی کوئی نہیں موبائل بھی کو نہیں الارم بھی کوئی نہیں ادھی رات کے بانگ پڑ رہا فارمی گانگ میں آ تو فارم تے ٹر جاؤ کن لا کے کھلوتے رہو تمہوں کوڑ کوڑ دی آواز تے آئے گی پر بانگ دی آواز نہیں میں حیران مولا عجیب گل ہے یہ بھی ککڑ یہ بانگ پڑتا ہے یہ بانگ کیوں نہیں پڑتا ایک اور بڑی عجیب صفت ہے کہ جڑا سادہ دیسی بیلی ہے نا دیسی ککڑ انہیں پورے کپڑے پائے ہوں نے اگوں پچھوں سجیوں خبیوں پورا کجیوں دے آج جڑا سادہ فارمی بیلی ہے تے پوری پینٹی پائے ہوں دے ہاں انہیں پوری پینٹ پائے ہوں دے اگوں پچھوں ننگا کر کے بدرک لوگ فروغ پینٹ پائی تیرے پتر نسیب کسیبر ویخ سکی ہے. پتر دی کوئی شہ نہیں ویخ سکی یہ تیرے نصیب نے پتر نو بھی پی ویخنی ہے تو پہ بھی پی ویکنی ایک منتو کہ لاما کمال نے سگول نہیں فرایا میں میںلیا کردار توبہ نصیب نہیں پینٹ پائی ہوتے سن اپنے نوکر غلام محمد غلام محمد آ جانور والا لباس لے جاتے انسانوں والا لباس ہاں ایک مو لگیا گھر اگر نہیں فنان گے پھر مسلمان کافران گے میں جلیا جدید بین پیٹی شو مینا بدار خیر کی لت چلتا پا کے بیٹھی ہونے خیران کتوں کرنا ہے اورفران کافرانو مسلمان کتوں کرنا ہے اور تصا کافرانو کتوں مسلمان کرو گے پوری قوم ن چڑیا سارے سکولی رل کے ایک اگریز نو نبی دی سنت والا لاس نہیں پوا سکتے یاد رکھ لے وہ اپنا کردار پاک نبی والا بنا کے گھر سینے در وسا کے پھر خاجا چ میری مانگو کہڑے دی جاوے نبے لکھ کلو پڑتا جانا وے وجہ نے فرمائی جاؤ کناں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری گل آ جڑا ساڈا دیسی ککڑ نہ دیسی ککڑ ایندی مادی کول کوئی دوسرا ککڑ آ کے کھلو جاویں نہ ایک کوٹ کوٹ کے تے دوسرے محلے چھڑیاں نے آں دا ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی اسا غیر نال اپنی مادی نو ویکھ سکدے نہیں تے آ جڑا فارمی بیلی ہے مادی جا بھی چلے تو اندر نہیں چکیا یہ آخر تمہارا بھی حق یہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے میں مولا عجیب گل بھی ککڑ یہ بانگ پڑتا ہے وہ بانگ نہیں پڑتا یہ پورے کپڑے پہ وہ پورے کپڑے نہیں پہا آ جڑا سڈا ہے دیسی کڑ اے مادی تھی غیرت رکھ دے غیر نو کول کھلوتا ویکھنا گوارا نہیں کر دا تیب غیرتیں غیرت, غیرت نہیں کر دا ہیندوں میں ککڑ سفتہ بکریاں بکریاں کیوں ہو گئی آنے پھر پتا لگیا جرا سادہ دیسی ککڑ اے پلیا ہے راب دی مردی دنال اور جرا ہے سادہ فارمی بیلی لگی ایپیٹ سینس والی اے پلیا ہے چالی دن وہ چلیا مثال دم جاطر وہ ہو جانور دی تعلیم و تربیت کافر دی مردی دے مطابق انگریز دی مردی بے چل جاوے وہ ککڑ کے اندر غیرت نہیں رکھ دی بے غیرت بن جاتا ہے حق دی باخ پڑتا تے یاد رکھ لے جنتی تعلیم و تربیت ہوے انسان تے تعلیم و تربیت دے اندر وقافر دی مردی رال جاوے گی دے اندر غیرت کی تھڑوے گی غیرت دا پیک کرتے اوہی ہووے گا نا جیڑا مولا تعالی دا قرآن تے نبی دا فرمان پرنمالا ہوگی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے ادھر رکھو یاد رکھ لوڈا ہر ایک کافر گزارا ہو سکتا ہے پر انگریزوں گزارا نہیں ہو سکتا یاد رکھ لوک یورپ کی اگریزاں کی مٹی کے اندر ہی تھوڑا غیرت کوئی نہیں اور مشرق کی مٹی کے اندر رب لال نے غیرت رکھیے ادھر میں تینوں اخبار پچھا سکنا وا سوچو گل یاد رکھا جی میری تکریر چو بندہ اٹھتا ہے جنہیں جکنی ہوئے پیشاب ہزار حوالے بکھا سکا وا سکھ جلوس کھ رہے ہیں کو ساری عزت ویکیا گیا سکھنی کی عزت لٹی جی سکھان نے جلوس کھڈے سکھان کی چاوائے تاریخ دے اندر ثابت کر کے دے ہو ایک انگریز ہوئے جوڑا اپنی زدی زد خاطر لڑے ہوے۔ ایک انگریز جوڑا اپنی زدی زد خاطر لڑے ہوئے ایک ثابت کر کے بخواہ قسم خدا دی کر کے آنا انہ دن اندر غیرت کی آ آسکتی ہے انگریزی زبان او زبان ہے جن اندر تھڑو حیات دے لفظ دا ترجمہ ہی دے غیرت دے لفظ دا ترجمہ ہی کونی تھڑو غیرت دا لفظ, دا دے غیرت دا لفظ, دا لفظ دا دی بولی دے اندر۔ غیرت دا لفظ نہ ہو جا اگریزی پڑے گا غیرت کتوں آوے گی وسجنا غیرت آئے گی نبی دا فرمان پرندی کی وجہ کے نال توجہ بولنا سبحان اللہ سمجھ نہیں لگے اچھی آواز ہاں پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی آپ گل کر گئے نے فرمایا تین طرح دے بندے جدو قبر دے اندر جاون گے نا سور خنزیر دی شکل بن جان گے انسانی شکل چ نہیں رہ سکتے پہلا وہ بندہ وہ بادشاہ جڑا ٹکس لینا گا قوم نو زلیر کراطر ٹکس لینا گا فرمایا ایسا بادشاہ جس وقت ادھر ویکو میرے بال ویکو ذرا توجو بولو سبحان اللہ تب بھی بولن دا موقع دیا گا انشاءاللہ شاء اللہ لو جی ذرا تبجو ن اچی آواز بولو سبحان اللہ فرمایا او بادشاہ جہرا ٹیکس لیندہ ہوئے گا قوم نو تنگ کرن دی خاطر دلیل کرنی خطر ایسا بادشاہ جدو قبر جاوے گا انسانی شکل چ نہیں رہتا خنزیر بن جاوے گا فرمایا تراؤ بنتا جہرا پاک نبی صحابہ کرام کالیاں کرتا ہوئے گا ہوا گا۔ ہوا ساتھ کرتا ہوئے گا ایسا بندہ جدو قبر درد جائے گا انسانی شکل چ رہ رہتا سور تنزیر بن جائے گا فرما دوسرا بندہ جہا دھی بہن کی خیرت نہیں رکھتا خیرت نہیں رکھتا پردے درد نہیں چھپا غیر بندے آمنے سامنے آتے جھٹتی بٹھتی ہے چھپاندہ نہیں فرمایا ایسا بندہ جدو قبر کے اندر جاوے گا انسانی شکل چ نہیں رہتا سورزیر انسانی شکل چ نہیں رہتا سورزیر بن جائے گا یہ پیر شاہ سشاہ فرمان ہے رب کا فقی ایوی نہیں بولتا ہر شہ اپنی اکھا نال اکان کے بول رہے سناواں کل میں رت وجہ بولو سبحان اللہ جا رب دقی ہوں رب فکیرا تالا فکیرت نہیں بن سکتا رب کا ولی نہیں بن سکتا یہ تو رب د فکیر کی گل سنا وا دی گل سنانا وا خاجہ حسن سواگ لال ہی سن کروڑ لو بے تاج باد آپ سرکار حل پہ سر، سن سکھا کا ٹولا آتے نے بابا سان کروڑ آپ فرما نے کروڑ دساں یا توڑ دساں ارد کرتے نے سن تو چا دس امجھ آئے جنو اثا توجنے جنو کروڑ تو کرو دیا تو آدھے نے بابا سانو توڑتا چا دس آپ نے فرمایا دے اکھا بند کرو اکھا بند کیتیا فرمایا کھولو جنو کھولیاں نے سامنے پاک لبی کا روزہ آ گیا نارا رسالت نار حیدری نارا تحقی دکھنا بولو سلا سامنے پاک لبی سرور سرکار دا روزہ آ گیا آتے نے بابا سان کھے لے آیا وے آپ فرما نے تا ہاں ہو تے اصا فکیر نے بابا اگر ایڈا کرم کی ہی پھر کلما محمدی پڑھا کے مسلمان بنا دے آدھے نے سونے کلما محمد دا پڑھا کے مسلمان بنا دے ایسا غیرت مند سی بابا آ فرماندے نے جدوں دی میری سکی سک دھی جوان ہوئی اے نا ادوں نا میں اپنی دھی دا چہرہ نہیں ویکھیا کنج کہ اگر غیر عورتاں وچ کھلوتی ہوے نا میرے کول دھی نہیں پہچانی جانی سونیا کیوں فرمایا جدوں دی جوان ہوئی اے میں اپنی دھی دا چہرہ تک نہیں ویکھیا ایڈا غیرت ممد جو ہا تھی تے جہاز بنا دی لوڑ کوئی نہیں اج تو میں جہازا روے کے پنگے بیٹھے آ انگریز نے جہاز بنا چھڑے جوکر چھڈیا بلان کر چھڈیا میں کہے چھلیا انگریز ہر شے بنا سکیا ہے پر بیمان اپنے اپنوں نے بنا سکیا تیرا پر عالمین نے دنیا دے اندر سامان بنانے واسطے نہیں گھلیا اپنا آپ بنانے واسطے گھلیا اے او بابے فرید ورگا سوئی تک نہیں بنا سکیا پر اپنے اپ بنا گیا جو تینوں اشارہ کیتا ہے جutti وی جہاز توجہ نہیں فرمائی داخل بولو سبحان اللہ یہ سیرب رہی ہیں اگر میرے تو منہ چھپاویں گی پھر میں تینوں قیامت والے دن پچھانا گا کی جب پچھانا گا نہیں تے پھر تینوں تو تے میرے جنڈ تھلے کھلوتی ہونی ہے ایسا پیر جدو گھر دے آ جائے نا گھر وے چاہ جاوے گاند بھرے آلی ترچکو سو مارو ایک گنو سوا بھی سوا, بھی سوا بھی توجہ نہیں فرمائی دے رضاو قلال بولو سبحان اللہ یاد رکھ لائے سنیاں دا پیر او ہو نہیں ہو سکتا جنا بھے غیرت دلہ ہوئے سنیاں دا پیرتے ہوئے گا جنا سید امام شاوانگو غیرت دا پیکر ہوئے آپ دی سکی بیٹی وہ اٹھ مہنے دی کپڑا باہر تور گیا ہے آپ روتے رائے نے فرمایا میری اسی سال دی عمر دی عبادت پرباد کر چھڑی جے کہ آج میری عورت میری بچی دے جسم دا کپڑا غیر بندے دے میری بچی دے جسم دا کپڑا غیر بندے دے اے دروے کھوئے حضروں کو لوگ فرماندے نے لال گودڑیاں دے چھے بچ کتے بچ دے نے میں ایک لالا لے دے کل پچھا یارا خیرے تو سا لال ایڈے قیمتی تے پرانا کپڑا گودھری دیچ رکھ دے جے سونا بری کیس ہونا چاہی دے ابو کہن لگیا وہ مولوی صاحبہ پاغلالی اگلہ نہ کر اسا بزار دے وچو لگنا ہوندے سونا بری کے سووے نا بھا میں بیچ جتی وی ہووے ٹوٹی تیجرے چور بیٹھے نینا انہاں نے اکھ میلی کرنی ہے تیجرے لٹن دی کوشش کرنی ہے انہاں لٹن دی کوشش کرنی ہے پرانے کپڑے دے اندر لال تا رکھنے قیمتی ہاں شاہ ہوئے گی ویکھن والا آنکھے گا پتہ نے ویچھتے کوئی ایمی جی شاہ ہے حکیر تے حلکی جی شاہ ہے جی شاہ ہے بچ جاوے گا موتی وہ جھلیات جیس طریقے نال موتی سونے بری کے ساں ویچ نہیں بچتا ایسے طریقے نال مسلمان تھی بہن تھی عزت بھی کدے سونے کپڑیاں دے اندر لشکا پشکا والے چانتے تاریاں والے چمک دیو من عزت نہیں بچ سکتی وہ جنہوں نکلے گی رستے دردر استعمال لٹےرے بیٹھے استعمال لٹ لے وہ جی لال کوتلیاں بچ دے مسلمان کی بارے امام خزانی اگر مجبوری دے تحت گھر تو باہر بھی نکلنا پی جائے نا تو اج نکلے ہاتھ در خونڈا پکڑیا ہوپی آرکا پایا ہوئے کپڑے پائے ہوج لگے جی بڑھی مائی سمجھنے لگی نے ذرا توجہ نال بولو سبحان الله اے اسلام دی تعلیم مولا علی دی گل سنو حضرت توجہ سبحان اللہ میرا مولا علی فرماتا ہے لا تغارون <تصفيق> لا تستعینون یترک وحدکم زوجته بين الرجال تنظرون الیہم وینظرون الیہا فرمایا تانوں غیرت نہیں اوندے و تانوں حیا نہیں غیرہ غیر بندے خیر غیرت نہ ہوا بھی نہیں ہو سکتی وہ صحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا انہیں غیرت دا پکر مولا لی فرما گے علی بازار دولے کر کے شاپنگ پی کر سکلا پی پیٹی شو زمین بلار پی کر دی ہونا مولالی تعلق ہو سکتا وے مولانی دے تل سی بابے فرید و گیا ڈے دارت والے نے دے اپنی دے قبر بھی کپڑے پا چبر بھی غیر تین گاہنا پی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی فضلمت چشتی صاحب توجہ ہے درود اخری بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو اے یہ ہے ربی د دی تعلیم اسلام دی تعلیم ایک پاسے انگریز دے سکول دی تعلیم کی دی ایک ماسٹر میرے کول آیا تے کہہ لگا مولوی صاحب تو سکول دے خلاف بول ہو انگریزی دے خلاب بول رہے ہو تعلیم دا حکم تے نبی پاک سرکار دتا ہے تو خلاب بولی جا رہے تو نبی پاک فرمان تو روک رہے ہیں میں تھلے بٹھا کے لٹرین کے برش چکیا میں آخر نے کہنے لگا برش آخر میں آخر نے کہنے لگا برش آخر نے پھر میں آخا دندا اتنے کیوں نہیں پھیرنا وے کہ مولوی وہ تین پتا کوئی نہیں وہ تین سمجھ کوئی نہیں کوئی نہیں. نا نام نامی برش ہے یہ نام بھی برش ہے یہ پھرتا لا کر کے دندا اتنے فیرنا جائد تا کر کے دندا اتنے نہیں پھیرا جا سکتا میں آخیا یاد رکھنا جا اس طریقے اگریز تعلیم او وہ مسلمان واسطے حاصل کرنی یا تعلیم ہوجری نبی دے سینے تو نکل کے پیر مہر علی ورگے سینے جنا تجونا سبحان اللہ آل! پر کی کریے نہ ماسٹرسر بزرگ لوگ فرما نے دی صحیح ودا اے ہے مثال دینا میں دیکھا بتی ٹور گئی ہے بلب جگ رہا ہے بتی ٹر گئی ہے پکا چل رہا ہے بتی چلی گئی ہے سپیکر چل رہا عجیب گل ہے یہ کی ماجرہ بنیا بتی کوئی میرے کہنے لگے مولوی صاحب آج جہاں یو پی ایس ہے یو پی ایس بتی چارج ہوتا ہے ہون بتی ٹر گئی بتی کرتی یو پی ایس پیا کر دے میں ملک پاکستان اگریز کوئی نہیں. تھانے دے اندر قانون اگریز کا کچہریز کا انگریز کوئی نی وجہ کی پھر سمجھ آئی انگریز اگریزرگریزی انگریز آئے سی چار جو رہنے بریندے رہنے وہ انگریز گیا ٹور ماسٹر یو پی ایس یہاں کے سر ترتا انگریز کا نی رام کیوں جا جی انسپیکٹر ہے کن شرد ماسٹر جا وکیل جنہیں نظام پہ چلتا ہے ماسٹر پر کی کری اس قوم کا جی قوم دے وڈیریاں دے اندر وہ بابیا گیرت نہ ہونے غیرت کتوں سمجھ لگی نے ہاں جٹے خیر نہ نہ لے تے پیچھے چلن دے اندر خیرت ہزار کتوں ہو سکتی ہے سمجھانا ادھر ویکو میں ایک بچہ مثال بنی ہوئی ہے ایک بچہ سارے کتے کلو کے پیشاب پیا کرتا بندے نے ویخیا جا کے آخر بھی پھجھا جی اپنا پیو چھ چڑا کھڑا کدے ادھر جا کدھر پیشاب پیشاب پیا کرتا انہیں آخیا جدو وال ہے پھر چھوٹے اپنے آپ کو خالی ہونے جدو قوم کا بابا جس قوم کا ہزار تو خالی ہو ہر تھانے کچی ہوگریزاں بٹھا کے جنوب قوم نے بنایا اندر اندر غیرت نہ ہوے قوم کے اندر غیرت کتنا ایک منو لگا میرا قائد میں کہ سو تیرا قائد ضرور ہوے گا پرسون کیسا قائد ہے ہے اگر اندی شکل بنانے اپنا جی اپنے نبی تو ہٹنے آئے اگر تو اگر اندی طریقے دے مطابق شادی کرانے آئے یہ کھ کے لیا اپنے نبی تٹنے آئے بلیا تین ان کا تریقا مبارک ہوئے ساندہ مبارک ایک من لگیا۔ وہ تو ساتھ بڑے گستاخ جے ان پاکستان بنایا تو ان کے خلاف بولتے ہو عجیب گل ہے جگر تاکستان چاہ لگتا توانچ نکل جی میں چلیا جانا بڑھ جائے نا پھر باہر کٹیا جائے آپ نکلیا اگریز کا نظام ہے پلیت کتا ان شاء اللہ اُن کم آئے گا جس نظام مستفا آرائن نارے حیدری، نظام مستفا نظام ہاں ادھر وے پاکستان پاکستان کدو بنے گا جدر دن نظام اگریز کا نہیں اللہ تعالیٰ کے خوران کا ہوگا ادھر خوہ بچا ڈگ پوے لکھ ڈول کٹ جنی دیر تک, بے بے نا تک ہو سکتا اینی دیر تک پاکستان تم مسٹر جناب کے خلاف بولنا میں آ جا دے گا تو بولتے جی خلاف جنیاں گالا وڈیا تو کرتے جی میں تو وہی گال کدی نہیں کرتی کہہ لگیا کنج تے گال کوئی نہ کرتے میں تے گل بھی سمجھ کو نہیں میں آس پیو کی جیری بہن ہوجو جی پیو کی بہن ہوا ہے یا پوفی آخیا جا جی نہیں بول رہا تھا، کوئی پتا کوئی نہیں وہ آخیا جا ہے پھفی آخیا جا ہے نا تو فاطمہ کی دیو؟ مادرے مادرے ملت ماں مادرے ملت مادر آخد نے ماں دسو کہ بابا قائدے آدم ہو گیا تو ان دی بہن وہ پھوپی لگی کہ ماں لگی ماں کہ پیو جڑی پیوی ہوگی پھر یہ مطلب کی نکل جہن نایا تو پھر مطلب کی نکل ایڈی بمی گال نہیں کھی جی جی تصا کر ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں ہاں پر صدق جامان من یرغب ام ملت ابراہیم الا من صافحہ نفسا و جناب ملت ابراہیم تو ایران کردہ ہے وہ اپنے آپ تو ای چاہل ہے و سجنہ قوم دا باب باتاں کرتی انج دا بنا کے انگریز نے پیش کیتا تا ہے جدو جی بیکھن کے دا کردار ہے, ما دا کردار ہے جدا ماں دے اندر غیرت ماںت دھی اپنے پاس کر کے دے دے وال غیر کول پھر قوم دی بچیاں قوم دیا بچیاں غیرت کت آئے گی جی ماں سوتما تارا پاک وی پا ماں جیا کولو۔ بابانگے تحال پوچھنا ماں وہ بھئی مانو شیطانو جیدو گالاوے سجدہ اما آئیشہ صدقہ پاک دی تی پھر آکھ دے جے اسا انو ماں نہیں مان سکتے ساٹھی ماں نہیں جے میں پوچھنا او بے غیر تو وہ تانو ایس رنڈی گشتی دی اندر خوبی کیڑی نظر آئی ہے تی اس ماں دی اندر ایپ کیڑا نظر آیا یارو نارت تکبیر نارا رسالہ نارائ حیدری نارائ تحقیق حق و صداقت کے پیکر حضرت علامہ مولانا مفتی فضلامہ چشتی سا آج سجنا تنو پتہ ہے پسند کرے غیرت غیرت ہو ہو ہو او ہوتی ماں پھر فاطمہ فاطمہ جنا ورگی نہیں ہو سکتی فاطمہ تزہرہ ہاں کلیا نا پی چگی لگنی وہ جنہیں دیا کتاباں اندر لکھ کر ہاتھ رکھ کے سن منہ جسا صادقین شیات دی لکھا تفسیر دے متا مر من واہ رتن دارا جا تارا جا حسین نے ایک درجے پڑھا ہے نے چار بار متا کیتا نبی دے درجے ہے اللہ میری تو مذہب ایڈا پلیت مذہب جدوریت آنگے تو پریت, ہونگے پریت, ہونگے پریت چن لگے نا بعد بادہ لڑتے ہیں کال لڑتے ہیں پابی آخر نے امام آزم امام آدم ابو حنیفہ کیوں آختے جی امام آدم ابو حنیفہ امام آزم صرف نبی پاک نے میں شیتانہ کول پوچھنا بئی مانو بقائد اعظم مسٹر جنا اس منی بیٹھے جےنا گارا نہیں کرتے جے کر دے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا اگر دین آسمان آل بھی لٹکیا ہوں رب نے مرد پیدا کرنے سن اوہ اتو او بھی حاصل کر لینا ایک حوالہ نہ سنا بولو سبحان اللہ हां आ देखो एक पास में तो आपके सामने कुरान भी सुनाया है नबी का फरमान भी सुनाया है تعلیم کی نشہ دنا ہے عورت واسطے فرض ہے گھر دے اندر چھپ جاوے گھر دی چار دیواری دے اندر جویں لکدی جاوے گی اوویں میں رب دے قریب ہوندی جاوے گی او میں چھپ دی جاوے گی کیناں دے کھات دی جاوے گی قسم خدا دی کر کے انا علامہ اقبال فرماندا ہے اگر بندے درویشی فضیری ہزار امت بے میرے تو میری بتول باش پنہا شو ازی اثر آگوش شبیر فرمایا فقیر دی نصیحت نو یاد کر لے کی مر جاوے گی پر تینو موت نہیں آ سکتی کہڑی نصیحت فرمایا بتو باش پنہا شو ازی اس کہنا دیکھا تو انج لوگ جا جی میں فاطمہ تو زہرہ پاک لوگ گئیاں سنہاں پھر تیری کو دندران والا بھی حسین ورگا ہوئے گا تا کر کے بذرک لوگ فرمان دینے ماں دو دی پیواوے نال فلمہ تے ڈرامے ویکھے پتر راہی سلطان ورگے جمدینے قرآن پڑھے دو دی پیواوے پتر واہو سلطان ورگے جمدینے اب ایک ہو میری ہاتھ دے اندر کتاب قبلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اپنے آپ بندہ کا کر لے رب قرآن والی تعلیم ہے یا اسلام سے بخالت رب قرآن دشمن تعلیم ہے سبق ہے خواتین بیدار ہوتی ہیں اس کی لکھا ہے رب قرآن فرما ہے عورت لک جائے چھپ جائے رب قریب ہو جاتی ہے ترقی پا سکول ہے آخر دیر تک عورت نچے نہ گا میڈم نہ بنے کجری نہ بنے این دیر تک ترقی کر سکتی تلی اتنے سرو جمانہ اب ویکو اس کے لیے ہمارے ملک کی عورتیں قومی ترقی کے دھارے میں اپنا راستہ بنا رہی ہیں عورتیں بطور معلمات پروفیسر ڈاکٹرز اور نرسوں کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں ہم انہیں مختلف طبی شعبوں میں بحثیت ماہرین کے دیکھتے ہیں قابل خواتین پی آئی اے ٹیلی ویژن جہاز کہڑی گی جیڑی جہاز نو اپی پہنچ کنجری بن جائے ٹی وی اندر اداکارہ کام کرنے والی کی آخرجری سکول تعریف آخری پہ نے کہ عورت جن دیر تک, آئی دیر تک دی؟ پی آئی اے نہ پہنچے این دیر تک کابل چوڑا بدماش ذرا جگر تھام کے بیٹھ اچھا کنج رول گیا تو برباد ہو گیا کنج ساری عجدہ رول گئی نے تو برباد ہو گئی نے ممبر کے بیٹھ کے چفظ اس واسطے بولنے پی رہے نے صرف تیرو ختم ہو گئی ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جس وقت ساری کائنات دے لوگ مر جاون گے نا موت آ جاوے گی حضرت اسرافیل اپنا سور پھونکن گے سور سور پھونکن گے سور دی آواز انتہائی کرخت انتہائی سخت ہوے گی ہبت ناک ہوے گی فرمایا جس وقت جسماں دے وچوں روحاں نکل جاون نا تے پھر عزرائیل دا بگل چاہیں دے سور بھوکنا پڑھن دے انتی آباد بٹھے نہیں ہوتی اسے طریقے نال جدو مسلمانہ دے دلان دے بچو خیرت ختم ہو جاوے نا ضمیر ختم ہو جاوے ضمیر مردہ ہو جاوے ضمیر زندہ کرن دی خاطر مٹھیاں لچکدار گلہ تے لچک دار تھے پولیاں پولیاں گلہ نہیں چاہیے دیا کرخت اور سخت گلہ چاہیے دیا وجہ میں سور بھوکیا جاوے گا روحاں درن گیا تے جس میں اندر بر جان گیا اے وے جتی کل ہووے جری سینہ پار کے نکل جاوے مسلمان اپنی غیرت مری ہوئی دوبارہ پھر زندہ کر جاوے سوجہ نہیں فرمائی ذرا جاؤکرال بولو سبحان اللہ اے در وے خواہے ایک پاسے سکھ بٹھے چوڑا بیٹھا ہے، شریف بیٹھا ہے، بدماش بیٹھا ہے۔ مسلمان کی دھی و جن دا نو تک ویخنا کوئی گوارا نہیں سی کردا. توجہ ہے بل دھی بہن کا نو تک ویخنا گوارا نہیں سی کرتا آج وہی میرے بال ویخو یار میرے بل ویکو رولا پہ رہے گا کوئی آدھی رہے کوئی آدمی رہنگے کوئی پریشانی والی گل نہیں کہنا شیتان دے کا پہلی گل تو بندہ شیتان کی مسلمان کی دھی سکھ کو آختی پیے دل تو نہیں گھبرا رہا بوتل پیئیں گے دل تو نہیں گھبرا رہا بوتل پیے گا لکھ دی لانت ایسا پیو قسم خدا دی کر بے اولاد ہی مار جانا چنگا دی اپنی پگ رکھیے کسی دے گھر تر جا اپنی عزت گھل میری میزبانی کراطر او میرے نال کی کرے گا گولی مار دے لے گا فیر مار دے لے گا آگے گا مولویا تمجا پاراج سکول نے غیرت کنج مار چھڑی ہے وہ سجنہ سابتاپ لاکھت عبادت کرے رب دی بارگاہ دندر مقام نہیں پاوے گا لاکھتا ہی پاور گیا وہ جیڑا غیرت ماندو بے فرضی پڑ چھڑے رب العالمین قبول فرما کے جنت اتا فرما دے توجہ نہیں فرمائی ذرا جاؤکلہ بولونا سبحان اللہ ذرا اچھی باتنا پھر بولو سبحان اللہ میں اسلام دی تاریخ پڑی ہے محمد ابن قاسم دا کردار میرے سامنے آیا ہے میں حیران ہوا وا ستارہ سال دا نوجوان ستارہ سال دا نوجوان کراچی فاہل سمندر دے کنارے دیتے. راجہ دہر نے مسلمان دی بچی دے کپڑے نو ہاتھ لائے لایا انداز ماری حجاج ابن یوسف تو اپنے محل دے اندر بیٹھا ہوا سڈیا عزت ساڑھے کپڑے کافر پہ کھچنے نے ساڑھیا ہیستہ کون بچاوے گا رب نو کی مو مخامے گا ظالم ضرور تھی پر بے غیرت نہیں تھی محمد ابن قاسم ستارہ سال دا نوجوان نکلے آئے ملتان تک دا علاقہ فتح کر کے دے گئے او بھی نوجوان تھی کلمہ پڑھنا لہا تو میں بھی کلمہ پڑھنے آئے پر سوائے اس تا لٹن دے برباد کرن دے کڑیاں پساون دے اور کوئی تینوں میں نو کام بنی ریا اے سجنہ او غیرت مند سن سادے وچو غیرتا کیا ختم ہوئیانے پتا لگیا ہونا قرآن دی تعلیم پڑی سی انہاں بھی پڑی ہے انگریدی بے غیرت بنا دی رب دا قرآن غیرت مند بنا بادشاہ قسم خدا دی غیرت مندو بے نا اس تا برباد نہیں ہوں دیا ایک وزیر سی وزیر باد جا تین دلے تب کے لیا جی ٹھیک ہے تر پیا گوبا رکھا ہوا کہ میری بہن گئی سی نس تو بار بال جما تو میں آخیا بینا نلکا دروسے گھو دن واسطے چلیا انہیں گٹو نپیا ان جا بادشاہ دربار چ ل کے آ گیا آدھا ہزار ہا بادشاہ نے کہا میں تے تنوں تے تن ناکھے تھا تو ایک لے کے آیا ہے انہیں کہا حضور توجہ کرو تے نگ پورے نے انہیں کہا کنج کہنے لگا حضور اگر جان دی امان ہو گئے تے سمجھا دے نا ماں کہ کہا چھیک جان دی امان ہے کہ لگا بادشاہ سلامت ایک توں دللا ایک میں دللا ایک اے دللا انہیں کہے اے پہ ہے پر تو میں کیا ہوں انہیں کہا جے اگر تیرے ورگے دلے بادشاہ نہ ہوں میرے ورگے دلے وزیر نہ ہوں بھلا نسی بہن گہو دے ہاں بادشاہ تیتی تی ہزار کڑیاں کچھیا بوا کے ریسا لگا اگے کرسیاں ڈاہی ہوا کہ قوم پتہ لگے وہ لوگ اگر سکول نہیں پڑھو گے پھر شعور کیسے آئے گا ہم نے شعور حصل کیا اسکول پلا شعور حصل کیا جب شعور کی آخری چوٹی کو پہنچے تو بہن قسم خدا کی کر کیا نا جی بادشاہ نا عمر فاروق ورگا پھر بیبیاں ہزار والیا ہوں نے نوجوان بھی ہسن بسری ورگے پیدا ہو جاتے ہیں توجہ نہیں فرمائی دراد بولو ہاں بادشاہ با کی ان سرکار وا آپ سرکار اپنے محال دے اندر بیٹھے ہوئے سن سد کے آپ سرکار محال دے اندر بیٹھے ہوئے ملک دی نکر دیت آ رہی ہے ان کی عزت نو ڈاکو نے دی کوشش لتی ہے انہیں تو میری عزت رو نہیں لگ سکنا وے اگر اورنگزب جے مریا نہیں اور ایمان اتنے ہے تو میری عزت نو نہیں لگ سکنا وے اے نگل کی رب العالمین نے خیرت والی آواز حضرت اور انگ دے تک پہنچائیے آپ سرکار سوارے تلوار پکڑی داخود چڑیا وے فرما دے نے بی بی ایمان کیم سی تا پہنچ کی ایک کہنے لگا سکول حرام ہے دلیل بخار میں جی میں جی روزانہ جی صبح کا وقت ہوں نہیں ویکنا مسلمانوں کی استعمال کی اثر ہوا ہوتا پتہ کیا مسلمانوں کی عورتیں یہ جردیاں ہوا خواہ ماس تیری عزت دی حفاظت کرن دی خاطر تے تیرا زمین زندہ کرن دی خاطر تے تیرا زمین جگا دی خاطر میں نے ایک گال کرنی پہ رہی ہے جاؤ اے میں دعوے نال آخنا جرا آخدہ تقول غلط نہیں کالج غلط نہیں میدان اچھ لکرے آکھے میری دھی جاندی ہے کالج دے اندر یونیور ورشتی دے اندر جاندی ہے اون دے کردار دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اون میں حیاء باقی ہے شرم باقی ہے جا جاؤ سیر دیتے رب دا قرآن رکھ کے گال تو سا کر دو میں سیر کٹا لیا میں دا نال پھر پہ خلاواں میں دام دے اندر کھلا ہو کے آنکھے جو رسالے فکر دے نال مخالفت رکھ دائیں آنکھے میں اپنی تھی بیندہ کردار بدلیاں نیوے کھیا ان دی آتا بدلیاں نیوے کھیا شرم و حیاء باقی آئے جو میں میری دادی دے اندر ہوندی سی میں سر کٹا دیاں گا نہیں گال کرنا وا صرف تیرا ایمان چاریا جی تین ساری گل دختلاف ہے اتفاق نہیں آئے یاد رکھ لائے سڈیا گلان سڈے دعوے سڈیا مضبوط اضبوت نے اگر رب سونا اس زمین بولن کی طاقت دے آسمان کرو دیوار بولن کی دی طاقت دے یہ بول بول کیا آخ گے چلیا سانج آ گئی تینوں گل کیوں نہیں سمجھ آ گئی گل کر لگیا آخری گال کر لگیا نہیں تو یاد رکھ لے ماشر کا میدان لگنا رب کی بار گا جن تنا حساب دینا میں اپنا حساب دینا حق ادا کرنے خاطر آخری درجے کی گال کر لگیا وا جا ساری فکر دار رکھدہ مخالفت رکھتا گل گلتے جھوٹھیے جاؤ میدان لا چھو اگ بالو سو میں لکڑ میں گا جاوانگا تجڑاک دے تعلیم ٹھیک ہے غلط نہیں ہے حرام نہیں ہے مسلمان نے دے حاک دے اندر بہتری ہے ترقی دے رہی ہے میرے ہاتھیں چھت پاوے جاوانگے آگ دے اندر قسم خدا دی کر کے آنا جے مولا تعالیٰ ابراہیم خلیل دی سنت پوری نہ کرے تھے سانو چشتیاں دے جاتا نارا تکبیل نارا نارا, حیدری، نارا تحقیق اسلام، حق و صداقت کے حضرت چیشتی سا جلیا مینو یہ گلا کر قیامت والے دل رب کی مارگاہ دے اندر تے کہ سان گل سمجھ نہیں سی آئی اس نال وی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی میں پیسہ تو مال لکڑ دیا اقبال میدان دے اندر نکلا کے ہاتھ تے جھٹپا اے رب العالمین ابراہیم خلیل دی سنت پوری نہ کرے تے سانو چشتیاں دے در دا کتا نہ کھا جے پر یاد رکھ لو نکل کے سارا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کُنسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو کی سمجھنا میں ایویں ظلمت دا نظام رہے گا ایویں کفر دا نظام رہے گا ایویں دانے کچاریہ دے اندر استا برباد ہوندی گیا لٹی دیا رینٹ گیا نا نکل کے سارا سے جس نے روما کی سلطنت کا اُلت دیا تھا سنا ہے سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ سنا ہے علامہ اقبال ہے میں کدسیاں کو سنیا آخر احسن شیر پھر ہوشیار ہو رہا ہے وہ تمہاری تحریف اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جا رب دے فقیران نے دیتی ہوئی گلا میں قسم خدا دی پیاخنا نے جن ایٹم جنے اصلے نال خود انگریز نہ سڑے کہ سانو نبی درد غلام نہ تمہاری دا اپنے خنجر سے آپ خودی خودکشی کرے گی جو شاہ نہ دکھ پے نہ بنے گا نہ پائےدار ہوگا دیہر مغرب میں رہنے والو۔ او سکولی نہ مکمال فرما دے وہ تو میں یار انگریز کو لے لو لو مغرب میں رہنے والو خدا کی بستی دکان نہیں ہے یہ کھیت نہ سمجھو یہ دکانداری نہ سمجھو رب نے چار دنوں دی مہلت دیتی ہے جیل بنائی ہے قبر والی سارے اتنے جان گے در اللہ علامہ فرماند ہے دیار مغرم میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے کرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ کم چار ہوگا قل جال حق پتا ہے کل باتل حق آئے گا باطل یاد رکھ لو انگریز دا نظام گیتی اپنی پوشن لتان کے نسے گا پھر او نظام آوے گا جس نظام دے مولا حسین نے اپنے بہتر تن قربان کیتے میرا خطاب میری تقریر ہوگی پوری ان آخر دن در میں انہی گاڑ کرنا کہ میدان لگیا ہوے نا تی پھر کچھے پاندہ سواد آنڈا ہے میدان ٹوٹ جا ہوئے تی پھر جیڑا پہلوان کچھا پا کے تی پٹھتا ہوتے ہاتھ مار کیا کہ یولی مدد ان چوہ آکھ آ ہے شیر نہیں آکھ آ جاندہ کہ میں گالکی تیے غلطی نال آونہ میں دریشہ نے گالے میں کی تیئے جرمدار اینی میاں جیڑیاں گلا میں غیرت دیاں تاڑی عزت اپنی عزت اسلام غیرت اپنے بزرگان دا سبک یاد دیاں آمن دی خاطر تانو کی نے تانو غلط لگی ہوئے چنگی نہ لگی ہوے ہو وہ تی پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اے ہے بھی اگر کسے بندے نو کسے گال دیتے کوئی اتراز ہوئے اکے قران دے خلاف ہے شریعت دے خلاف ہے اجماع دے خلاف ہے دے خلاف سنت دے خلاف ہے تے میں جواب دین واسطے بیٹھا تے وگرنا جدوں سویر ہووے اس نوکر چ کھلو کے رات ہی گلا ٹھیک نہیں کیتا مولوی کھچا ماردا رہیا تے بیوی دے کول بیک کے بیوی روٹیاں پکا رہی ہے راتی ہی مولوی نو میں سیدھا کر دینا سی اٹھ پیندا نا تے گل نہیں سی کرن دے نی اوتھے گل کرن دا فائدہ نہیں مدان لگیا میرے کول ہن بے نارے تکبیر